کفران سیاتی سورہ محمد مدنی سورت ہے سورت الحدید کے بعد نازل ہوئی ہے پچانوے نمبر نزولن اور ترتیب مصفی میں سینتالیس نمبر پر ہے الاحقاف کے بعد لگی ہے یہاں سے قرآن کریم کے چوتھے حصے کا چوتھا باب ہے اور اس میں تین سورتیں ہیں سورہ محمد فتح اور حجرات اور ان تینوں سورتوں میں جہاد قتال اور تنظیم اس سورت میں حکم القتال ہے اسی لیے سورت کو سور محمد بھی کہتے ہیں اور سورہ قتال بھی کہتے ہیں اس صورت کا ربط سورت الاحقاف کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جب ماقبل صورتوں میں اس بات توحید ہوا حوامیم میں تو یہاں حکم القتال اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو ان کے ساتھ قتال اور جہاد کیجئے یا پہلی صورتوں میں فرمایا بلاغ بلاغن سورہ آخاف کی آخری رعایت میں فرمایا بلاغن تو اس صورت میں ذریعے بلاغ ابلاغ کے تال کا ذکر ہے یا سورہ احقاف میں فرمایا تھا فصبر آخری آیت میں تو سورہ محمد میں صبر کے انتہا کا ذکر ہے اور حکم القتال سورہ احقاف میں فرمایا حلیحلق القم الفاصقو ناخی رعایت میں تو یہاں فاسق کے لیے ہلاکت اور عذاب مجاہد کی جہاد کو بیان کر رہے ہیں ایک فیحلق الفاصقو ان کا له عمل انصالح کیسے فاسق ہلاک ہوگا وہ تو عمل صالح بھی کرتا ہے تو جواب اللہ کفروا وسدوا عن سدو سبیر اللہ عد اللہ <تصفيق> وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور بند ہوتے ہیں یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے اضل ہوں ان کے اعمال ضائع ہیں برباد ہیں سورت کا دعوی القطال فی سبیل اللہ تعالی سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ انیس آیتیں اس میں ترغیب للجہاد جہاد اور دعوی تفرین قتال کا آیت نمبر بیس سے آخر تک دوسرا حصہ اور اس میں منافقین کی حالت اور ترغیب للانفاق صورت میں جہاد کی آٹھ علتیں بیان ہو رہی ہیں پہلی علت جہاد کی الدین اکفر وسد عان سبیل اللہ علوم پہلی آیت میں دوسری علت آیت نمبر تین میں اللہ ددین الحق من ہے تیسری علت کا بیان ہے آیت نمبر آٹھ میں ودین کفروف چوتھی علت ذکر ہو رہی ہے آیت نمبر نو میں زال کبھی چوتھی علت قتال کی آیت نمبر دس میں دم اللہ علیہم ول کا پانچویں علت تھی چھٹی علت آیت نمبر گیارہ میں ساتویں علت آیت نمبر بارہ میں والذین نہ يتمتعون یا کما رسم <مَثْوَلَّهُم> اور آٹھویں علت آیت نمبر چودہ میں لہو سولی بہم تو یہ آٹھ علت جہاد کی ذکر ہو رہی ہے سورت میں دعوی تو عید آیت نمبر انیس میں فالم أَنَّهُ لا اللہ إِلَّا أَنَا فالم اللہ وسطم بیکول نولمومنات سورت میں شرک علم کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر چھبیس اور تیس اور اسمع حسنا باری تعلی کے بے حسف چار ہے سورت میں چار نام ہیں اللہ کے تکرار کے حزف کے ساتھ اللہ دینہ کفرو سدان سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بند ہو گئے یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے صد متعدی بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے یا خود بند ہو گئے اللہ کی راہ سے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 اس پر جو نازل کیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ربی اور حال یہ ہے کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے تو یہ مومن کفران ہم سیاتی ہم دور کر دے گا اللہ ان سے تکالیف دنیا بھی ان کی واصلح بالهم اور درست کر دے گا ان کے حال کو اعمالینا و تکفیر و یہ کافروں کے اعمال کو ضائع کرنا اور مومنوں سے تکالیف اور سیاحت کو دور کرنا ظال کا فروت باطلا یہ اس وجہ سے کہ بے شک کف ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے اتبعوا باطلا انہوں نے تابیداری کی ہے باطل کی تباؤ الحق اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان مان لایا ہے انہوں نے تابیداری کی ہے حق کی میں ربی من کے رب کی طرف سے کزالی قید رب اللہ سے اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ لوگوں کے لیے امثالہم مثالیں ان کی اعمال کی اب ترغیب الجہاد فہدہ تم الدین کفر فضر بر رقاب جب ملاقات کرو تم ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے تو فضر بر رقاب فدری تم مارو ان کو مارنا گردنوں پر تم ہتہ کی جب تم خون بہالو ان کا فشد الوتاق تو پھر باندھنا ہے مضبوط مضبوط فائما منم ان انحت تزال ہر بزارا تو یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد یا فدیہ لینا ہے حتہ کی تضا الحرب اوزار رہا یہ فزربو کے ساتھ متعلق ہے مارو ان کو حتیٰ کہ تضا الحرب اوزارہ رکھ دے اہل حرب اپنے اسلحے کو یا اوزارہ وزر بمانے گنا شرک یہاں تک کہ رکھ دیں یعنی ختم کر دیں توبہ کر دیں حربی اپنے شرک سے ظالیکا یہ حکم اللہ نے کیا ہے اور اگر چاہتا اللہ تو خود بدلا لے لیتا اپنے ان دشمنوں سے ولا کنلی ابلو ابادک بادن لیکن اللہ امتحان کرتا ہے تمہارے بازوں کا بازوں سے ولا کن امر اکم بالختالی ابلو لیکن اللہ نے تمہیں حکم کیا ہے قتال کا اس لیے کہ امتحان کرتا ہے تمہارے بازوں کا بازوں کے ساتھ یعنی جہاد کافروں کے لیے عذاب دنیاوی کا قائم مقام ہے اب تسلی اور بشارت اگر جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہاری حالت کو درست کر کے جنت میں بھیج دے گا والذین کو تلوفی سبیل لاہ اور وہ لوگ جو شہید کر دیے گئے اللہ کی راہ میں فلن ید اللہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے ان کے اعمال جلدی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت پہنچا دے گا وہ یوسل قبال ہدایت کا ثمرا اصول الجنہ دخول فل جنا ہے وہ یوسل قب اور درست کر دے گا اللہ ان کی حالت کو الجنة عرفا لهم اور داخل کر دے گا ان کو جنت میں کہ خوشبودار کی گئی ہے جنت ان کے لیے یا عرفا تعریف کی گئی ہے اس جنت کی ان کے لیے شہید کا یہ مقام ہے مقدام ابن مادی کرب سے روایت ہے ردی اللہ تعالیٰ عنہ ترمیزی شریف میں یہ حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدہ اند اللہ ست و خسارن شہید کے لیے اللہ کے ہاں چھ صفات ہیں چھ بدلے ہیں ایک یغ فی اول دفعات اس کو بخشش کر دی جاتی ہے پہلی بار ہی دوسرا ویارا من الجنہ یہ دیکھتا ہے اپنا ٹھکانہ جنت میں سے تیسرا ویوجا وزو من بال قبری اور آزاب قبر سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اسے بچا دیا جاتا ہے چوتھا و یا منو من, مِنَ الفظ اکبری اور یمن میں ہوگا بڑی ڈر والے دن میں ڈر سے اور پانچواں و وَلَو لوزی آلارا سی تاج الوقارل یاقوت اور اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا عزت کا جو یاقوت سے بنا ہوگا منہا من دنیا وما فی جو تاج دنیا وما ما سے بہتر ہوگا اور پانچواں جسنت سب عین من الحور العین اور جنت کی بہتر حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا اور چھٹی ویش فا فی صبین من اقاریبی ہی اور یہ اپنے رشتہ داروں میں سے ستر لوگوں کی سفارش کرے گا شفات کرے گا یہ چھ خسال چھ صفات چھ منازل ہیں اس شہید کے لیے اللہ کے ہاں اللہ او ایمان والو ان تنسر اللہ اگر تم نے امداد کی اللہ کی انصرکم تو اللہ بھی تمہاری امداد کرے گا اللہ کی امداد کی نہیں اللہ کے دین کی امداد کی تم نے تو اللہ تمہاری امداد کرے گا وہی سب تقدامہ کم اور اللہ مضبوط کر دے گا تمہارے قدموں کو اللہ دینا کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فتح سب اقدامکم عند القتال تقدامہ کو الاسلام القطالی یا علیہ السلامی یا پولیسرات بھی تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا یا اللہ رب العزت تصویر دے دے گا تو میں تمہارے قدموں کو بالامنی جہاد سے امن جنگ سے امن اللہ جہاد کے ذریعے لے آئے گا تو یہ سب تقدا مکم و فروف جنہوں نے کفر کیا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے وادل اور برباد ہو گئے ان کے مکہ عید الفی مقابلین برباد ہو گئی ان کی تدبیر مسلمانوں کے مقابلے میں ظالی کبھی انزل اللہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بورا جانا ہے وہ جو کہ نازل فرمایا ہے اللہ نے فاحبطا ما لهم تو برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمالوں کو افلم يسيروا في الارض اي ای تخويف ایا نہیں پھرتے یہ لوگ زمین میں فینزروا کیف كان عاقبت الذين من قبلهم تو دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دبّر الله عليهم تباہی لے ایا اللہ ان پر ہلاک کر دیا اللہ نے ان کو وللكافرین امثالوا اور کافروں کے لیے اس کی امثال سزایں ہیں امثال عقوبت السابقین پہلو والوں کی عذابوں کی طرح ان کے لیے موجوداؤں کے لیے بھی عذاب ہیں ذالک بین ان اللہ مولا الذین امنو یہ تشجیح ہے بہادری یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ معاون ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں وان الكافرین لا مولا لهم اور بے شک کافر نہیں ہوگا کوئی معاون ان کے لیے اللہ کا اللہ مومنوں کا معاون ہے اور کافروں کا کوئی معاون نہیں قطع کہتے ہیں یہ آیت و حد والے دن نازل ہوئی نے یہ قول قطادہ کا ذکر کیا ہے نزلط فیمن و نبی اللہ علیہ وسلم شعاب ساحل مشرقین مشرقم لنا لنا فقال صلی اللہ علیہ وسلما نبی علیہ السلام بیٹھے تھے وہ ایک غار میں تو مشرکوں نے آواز کی لنا او ذا ولاؤمحت کے دن ہماری عزا ہے تمہاری تو عزا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ان کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا معاون ہے تمہارا تو کوئی مولا معاون نہیں ہے کرتبی نے یہ قطع سے نقل کیا ہے ذالک ان اللہ مولا دینا منو یہ اس وجہ سے کہ اللہ معاون ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں وہ انل کافرین اللہ علوم اور یقیناً کافر نہیں ہے کوئی معاون ان کے لیے اب بشارت ان اللہ خل الدین بے شک اللہ داخل کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اللہ ان کو داخل کر دے گا جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں کفر و کماتا کل الام اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں یا تھمت دنیا میں کما یا کلو نہ کماتا اور کھاتے ہیں جس طرح کے کھاتے تھے جانور جس طرح کے کھاتے ہیں جانور یہ کافر جانوروں کی طرح خوراک کرتے ہیں کیوں ایک وجہ تو یہ ہے تفسیر کبیر نے ذکر اس وجوہات سات وجوہات ذکر کی امام رازی نے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان الاما یو ہما لا غیر ول کا جانوروں کو ساری زندگی کھانے کی فکر لگی رہتی ہے اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہوتی اور کافر بھی اسی طرح ہے ساری عمر اس کی فکر کھانے پینے کی ہوتی ہے اور کوئی فکر نہیں ہوتی ول مومن کلیام صالح مومن تو اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ عمل صالح کرے اور عمل صالح کے لیے اس کے بدن میں طاقت اور قوت رہے دوسری وجہ ول لا تستدل بلا کل القیہ والکافر کا کا جانور کھانا تو کھاتے ہیں لیکن کھانا دینے والے رازق اور خالق کی طرف توجہ نہیں کرتے اس کی توحید کو نہیں مانتے اور کافر بھی اسی طرح ہے تیسری وجہ انامو تالف لتسمین تاقل لتسمینو جانور کھانا بہت کھاتے ہیں اس لیے کہ موٹے تازے ہو جائے وہ غافل اور یہ غافل ہیں امر سے لاتا انا کما کانت عثمان کانت اخرب الاب ہے یہ جانور نہیں سمجھتا کہ جب یہ بہت کھائے گا تو بہت موٹا تازہ ہو جائے گا تو پھر ذبح کے لیے قریب ہو جائے گا ہلاک کے کیونکہ جانور موٹا تازہ ہو جائے لوگ اسے ذبح کر لیتے ہیں اسی طرح کافر بھی ہے کھاتا پیتا ہے اور دنیا میں مشغلہ کرتا ہے اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ اس کے اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ کہاں جانے والا ہے اور پہنچنے والا ہے یا کلو نہ کماتا کل اللہ متعدد وجوہ تفسیر کبیر نے ذکر کی ایک آدم الفکر و تفکر العقل عقیبت فکر اور تفکر کھانے کی عقیبت میں انجام میں دوسرا آدم الفرق بین الحلال والحرام حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کرتا تیسرا بالعقل قائم جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں تو اس طرح کافر بھی ہیں چوتھی تشبیح الحیوان ادا سمینا فیض بح ال کافر قبر حیوان جب موٹا تازہ ہو جائے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے کافر جب موٹا تازہ ہو جائے تو اسے خبر کے کی کیڑے کھاتے ہیں پانچواں يشکرون على اقلی حیوان کھانا کھانے کے بعد شکر نہیں ادا کرتے تو کافر بھی شکر نہیں ادا کرتا چھٹا ادا شبی فلا يتفکر تفکرفی علی جنسی جب پیٹ بھر جائے حیوان اور انعام کا تو یہ اپنے حال میں فکر نہیں کرتا یا کسی اور کی حالت کی کوئی فکر نہیں کرتا فقر علی کلکار کروں حال فقرا اسی طرح کافر ہیں جو کہ فقراء کی حالت میں سوچ اور فکر نہیں کرتے ساتویں وجہ تشبی بیان کرتے امام رازیہ کھلو نہ بیدون تسمی فیا ہی وسطی فی ہی و فی ہی یہ جانور کھاتے ہیں اول میں بسم اللہ نہیں پڑھتے وسط میں بھی نہیں پڑھتے اور آخر میں بھی تحمید الحمدللہ نہیں پڑھتے اسی طرح جانوروں کی طرح کافر بھی ہیں تو مؤم اللہ مومنوں کا مولا ہے اور کافروں کے لیے مولا نہیں اس آیت نمبر گیارہ کے نیچے پشہری لکھتے ہیں ان کا قول ہے سراج المنی نے بھی ذکر کیا ہے وہ سکھ ارجا آئے تن فل قرآر یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں ارجا آیت مومنوں کے لیے یہ آیت ہے کیونکہ اللہ نے اللہ کل ایمان اللہ نے ولایت کو متعلق کیا ہے ایمان کے ساتھ یا کلو نہ کماتا کل الام یہ کافر کھاتے ہیں جس طرح کے خوراک کرتے ہیں جانور وال ونار ومسلهم اور آگ ٹھکانا ہے ان کے لیے وكایم من قريه هي شد قوتم من قريتك التي اخرجت کا یہ تخفیف دنیاوی بطور تسلی ذکر ہو رہی ہے اور کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے وہ بہت مضبوط تھے طاقت میں تیرے اس گاؤں سے التي وہ گاؤں آخراجت کا جس نے تجھے نکالا گاؤں سے اہلکناہم ہم نے ہلاک کر دیے ان کو فلا ناصر لهم تو نہیں ہوگا کوئی امدادی ان کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سے روایت ہے شریف کی سراج المنیر اور قرطبی نے بھی ذکر کی ہے فرماتے ہیں خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مکہ الى الغار التفت الى مکہ نبی علیہ الصلات والسلام مکہ مکرمہ سے غار کی طرف گئے تو مکے کی طرف منہ کر کے روتے تھے اور روتے روتے فرمایا وکال ساری زمینوں میں سب سے محبوب اللہ کو تو ہے اور میرے نزدیک بھی تو بہت محبوب ہے ولو ان مشرقینا لم یخرجونی لم اخرجمن کا اگر یہ مشرق مجھے نہ نکالتے مکے سے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا تم سے مکے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے اللہ نے کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے وہ بہت زیادہ سخت طاقت میں تیرے اس گاؤں سے جنہوں نے تجھ کو نکالا ہے ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان کو تو فلا ناصر الحم نہیں ہوگا کوئی امداد کرنے والا ان کے لیے اب زجر افا مَن کَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ آیا وہ کے ہو جو دلیل پر اپنے رب کی طرف سے کمن من آیا ہے یہ اس کی طرح زوئین لہ سو عملہ کہ مزین کیا گیا ہے اس کے لیے برا عمل اس کا و تبعوا احواهم اور انہوں نے تابی کی ہے اپنی خواہشات کی دونوں برابر ہیں نہیں نہیں نہیں برابر مثال الجنت التي وعد المتقون یہ بشارت ہے۔ اور مثال جنت کی الٹی وہ جنت وعد المتقون جس کے کی وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ فیها انہار مم ماء ان غیر یاسین اس جنت میں نہریں ہوں گی پانی سے غیر یاسین جو کہ نہ بدبودار ہوا ہوگا و انہار مم لبن لم يتغیر طعمه اور نہر ہوں گی دودھ کی کہ نہیں بدلا ہوگا اس نے اپنا ذائقہ لذت الشار اور نہریں ہوں گی شراب کی جو مزہ دینے والی ہوں گی لذت دینے والی ہوں گی پینے والوں کو وان من اصل مصفا اور نہریں ہوں گی شہد صفا کردہ سے یہ کلو اور دو کلو کے نہیں بوتلوں میں نہیں نہریں بہتی ہوں گی دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں پانی کی نہرے من کل منکلات اور ان کے لیے ہوگا اس جنت میں ہر قسم کے میووں سے ہر قسم کے پھلوں سے مغفرت میں رب اور بخش ہوگی ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کی طرف سے کمن آیا ہے یہ کمن اس کی طرح ہوا خالد انفرنع جو ہمیشہ رہنے والا ہو جہنم کی آگ میں وسکیما اور پلایا جائے گا ان کو پانی گرم گرم پانی جہنم کی آگ پہ گرم کیا گیا أَمْعَاءَهُمْ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی ان کی آنتیں ام اندر پیٹ میں جو مواد وغیرہ ہے اب پھر زجر و مَنْ استم إِلَيْكَ اور بازن میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف حتی اذا خرجو من عندکا حتا کہ جب چلے جائیں آپ کے ہاں سے آپ کی طرف سے جائیں تو قالو کہیں گے یہ للذین اوت العلماء ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو دیا گیا علم ماذا قال آنفا کیا کہا اس نے ابھی اولئیک الذین تبع اللہ علا قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر و تب اور انہوں نے تابیداری کر دی اپنی خواہشات کی ودین اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت طلب کی احتدا الحتدا التقامت کشاف میں کہتے ہیں احتدا استقامت اور سب تال الدا کو کہتے ہیں جو مضبوط ہوئے اور ہدایت طلب کی جنہوں نے وزادہ ہم ہدا والذین احتدہ وزادہ ہدا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت طلب کی اللہ سے تو اللہ زیادہ کر دے گا ان کے لئے ہدایت واتاہم تقواہم اور دے دے گا اللہ ان کو ان کے تقوا کا مقام فَحَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا تو یہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا انتا تی اوم بختتن کی اجائے گی قیامت ان کے پاس اچانک فقط جا اشراتھا تو یقینا اگئی ہیں نشانیاں اس قیامت کی فانا لهم یہ خبر مقدم ہے ذکراہم یہ مبتدا مؤخر ہے فانا لهم اذا جاءتهم کب ہوگی کہاں ہوگی ان کے لیے جب آ جائے ان کے پاس قیامت تو کب ہوگی ذکراہم ان کی نصیحت لینا فائدہ مند قیامت آ جائے اور اس کی نشانی آ جائے تو پھر نصیحت کو قبول کرنا کب فائدہ مند ہوگا فالم یہ تفریح ہے اب فالم اللہ اللہ اللہ جان لیجئے کہ بے شک شان یہ ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ واستغفر لي ذنبيك اور بخشش مانگی اپنی گناہوں کی فالم ابو سعود قاضی ابو سعود تفسیر ابی سعود میں کہتے ہیں اذا علمتا انما دار السعاده بالتوحيد فالم افثب ت मानता جب تم نے جان لیا کہ سعادت کا دارومدار اللہ کی توحید پر ہے تو فعالم پھر خوب جان لو اے فصب پھر مضبوط ہو جاؤ اس پر کہ تم ہو جس پر جو عقیدہ توحید تجھے اللہ نے نصیب کر دیا اس پہ مضبوط ہو جاؤ مضبوط ہو جاؤ فعالم ما مان تعلی اور ایک معنی شیخ المشاخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے میں نے اپنے استاذوں سے سنا حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے فعالم جان کے پڑھ سمجھ کے پڑھ ایسے ہی نہ پڑھ لا الہ الا اللہ سمجھ اور جان کے پڑھ انہو لا الہ الا اللہ کہ یقینا شان یہ ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ مگر اللہ وسط فرزم بھی کا اور بخشش مانگ اپنی گناہوں کی گناہ تو نہیں تھے لیکن یہ ایک معنی بھی ہے ہٹاؤ اپنے بوجھ کو غفرہ بمانے ہٹانا اور زمب بمانے بوجھ ہٹاؤ اپنے بوجھ کو تمہارے اوپر جو بوجھ اور ذمہ داریاں ہیں ان کو اپنے کندھوں سے ہٹاؤ مانا اس کو پورا کرو یا وسط پھرلی زمبی کال اپنے گناہوں کی معافی مانگو گنا تو نہیں ہے لیکن اس معافی مانگنے سے تیرے درجات بلند کیے جائیں گے یا وسط تک پھر لزمبی کامت کا, کا اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگو ولیمنی ول مومنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے معافی مانگو اللہ سے متقل ومسوکم تو اللہ جانتا ہے متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو دنیا میں ومسو اور تمہارے ٹھکانے کو آخرت میں اللہ جانتا ہے اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو گیا اس میں احوال المنافقین اور ترغیب للانفاق عقول الدینہ آمن اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہے لَوْ لَا نزلت صورتٌ کیوں نہیں نازل ہوتی سورت جہاد کے عنوان پر فیدا ضلع سورت محکمت جب نازل ہو جائے سورت محکم محکم مضبوط وضو کے رف ہی ہلکے اور ذکر کیا گیا اس میں کلوبی مرضن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ہے مرض مرضن اجبنن بزدلی ہے لے کر نظر المخشی آل ہی من الموت یہ دیکھیں گے آپ کی طرف جیسے دیکھنا اس کا کہ غشی اللہ ہو اس پر موت نے موت کے خوف نے خوف الموت یعنی زنقدن میں نزا کی حالت میں جس طرح ڈرتے ہوئے ہیبت سے انسان ارد گرد دیکھتا ہے اسی طرح جہاد کے قطال کے عنوان پر یہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے نظر المخشی اولا تو لائے کے لیے یہ حالت اولا لهم اولا فعل متعدی ہے ولا سے تو جملہ دعائیہ ہے یہ بدوا ہے تمہارے لیے یہ حالت لائق ہے یا ولی نزدیکت اور قرب کے معنی میں نشا پوری کہتے ہیں تو مناسب ہے تمہارے لیے تعتن طاطن اللہ کی تاب کرنا یا زماشری کہتے ہیں اولا بمانے ویل ہے ہلاکت ہے ان کے لیے یا اولا لہم خبر مقدم ہے اور طاعت مبتدا مؤخر ہے تاب کرنا اولا لحم ان کے لیے بہتر ہے لتاۃ اللہ قول معروف اولا لہم خیر الحم اس طرح ہے عبارت تو لائق ہے ان کے لیے طاعت تاب داری کرنا یا یہ مستقل کلام و قول معروف تابے داری اللہ کے قانون کی اور بات معروف مناسب شریعت کے موافق یہ خیر اللہ تمہارے لیے بہتر فیدہ جب تو قصد و ارادہ کر دے کام کا تو فلو صدق اللہ اگر سچ کر دیتے یہ اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو لکان خیر اللہم تو خام خواہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اب زجر فل بانے قد یقینا عسیتم ان تولیت من تفسدو في الارض تم ایا تم طاقت رکھتے ہو اگر تم پھر گئے کہ فساد پھیلاتے ہو زمین میں وہ تو قدتی وارحامکم اور تم توڑتے ہو کاٹتے ہو اپنی رشتہ داریاں اولئک الذين لانهم یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت بھیجئے ان پہ اللہ نے فاسہم اللہ نے بہرا کر دیا ان کو وام اپسرهم اور اندی کر دیا اللہ نے ان کی آنکھیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا آیا یہ لوگ سوچ اور فکر نہیں کرتے اللہ کے قرآن میں ام بَمَانِ بل بلکہ ان کے دلوں پر اقفالُهَ تَالِحِ دلوں کے دل کا اپنا تعلہ ہوتا ہے اب زجد اِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ يَقِينًا وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹوں پر حق دین سے من بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُدَى بعد اس کے کہ واضح کر دی گئے ان کے لیے الْحُدَى سُنَّت کا راستہ صحیح راستہ شریعت دین توحید الشیطان سوّل لهم وعملالهم شیطان نے خوبصورت کیے ہیں ان کے لیے بد عامال اور محلت دیتا ہے ان کو امیدیں دیتا ہے عملالهم ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَ یہ اس وجہ سے یقینا ان لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ قالو کہ انہوں نے کہا للین کری ان لوگوں سے جنہوں نے برا جانا ہے وہ نزل اللہ جو اللہ نے بھیجا یعنی کافر جو کہ ما نزل اللہ کو برا جانتے ہیں یہ منافق ان کو کہتے ہیں سنوتی بادل عمری جلدی ہے کہ ہم تابے داری کر دیں گے تمہاری بعض کاموں میں تمہارے وَاللَّهُ عَلَمُ عِسْرَارَهُمْ اور اللہ جانتا ہے ان کے چھپی رازوں کو اللہ جانتا ہے فَكَيْفَ اِذَا تَوْفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ تو کس طرح حال ہوگا جب روحیں لیں گے ان سے ملائک يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ یہ ملائک ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹوں کو ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَتَ اللَّهُ یہ اس وجہ سے کہ اقیناً ان لوگوں نے تابداری کی ہے اس کی جس پہ غصہ ہوا تھا اللہ وَكَرِهُ رِزْوَانَهُ اور بری جانی ہے انہوں نے اللہ کی رضا مندی فَاحبَتَ آمَالَهُمْ فَاللہ نے زایہ کر دیا برباد کر دیا ان کے عملوں کو اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزٌ آیا گمان کرتے ہیں پھر زجر ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے مرض نفاق کا جو منافق ہے جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا وہ گمان کرتے اللہ یخرج اللہ اذغان کہ یقینا نہیں نکالے گا اللہ ان کے دل کے بوگش کو ازغان دل کے کینے اور بوغش کو ولو نشا الارئین کہ اگر ہم چاہتے تو خامخواہ دکھا دیتے آپ کو دکھا دیتے آپ کو یہ منافق فلا تو آپ پہچان لیتے ان کو بھی سیما ہوں ان کی نشانیوں سے لحن القول اور خامخا تو پہچانے ان کو ان کے لب و لہجے سے منافقت کی باتوں کے ذریعے ان کو پہچانیں گے اللہ عمل اور اللہ جانتا ہے تمہارے عملوں کو یقینا ہم امتحان کرتے ہیں کہ ہم ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے وسوابرین اور مضبوط صبر کرنے والوں کو نبلو اخبار کم اور ہم امتحان کرتے تمہاری حالات کی ان اللہ کفر سب آبی لہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بند ہو گئے بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے وشاق اور انہوں نے خلاف کیا اللہ کے کی رسول کا ما ماںحم الدا اس کے بعد کے واضح ہو گئی ان کے لیے راہ ہدایت کی سنت کی لن ادر اللہ حش یہ لوگ ہرگز ضرر نہیں دے سکتے اللہ کو ذرا بھر بھی تھوڑا سا بھی وسیع جلدی ہے کہ برباد ہو جائے گا برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو جو لوگ اللہ کے رسول کا خلاف کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ نہیں عدال اللہ شیا ہاں اپنا نقصان انہوں نے کر دیا وسیع یادینا من یہ ترغیب او ایمان والو اتی اللہ رسولہ الرسول داری کرو اللہ کی اور تابے کرو اللہ کے رسول کی ولا اور مت ضائع کرو تم اپنے عملوں کو کفرو سدو عن سبی لہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ بند ہو گئے اللہ کی راہ سے یا انہوں نے بند کیا لوگوں کو اللہ کی راہ سے سما ماتو اہم کفار پھر یہ لوگ مر گئے اس حال میں کہ یہ تھے کفر کرنے والے فلی اللہ الحم ہرگز بخش نہیں کرے گا اللہ ان کو فلاں تو تم سستی مت کرو تدڑو الاسلم لوگوں کو بلاؤ اسلام کی طرف العلونا تم ہی غالب ہو واللہم اللہ معم اللہ تمہارے ساتھ ہے معیت خاص اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے وَلَنْ يَتِرَكُمْ آمَا لَكُمْ اور ہرگز اللہ زائع نہیں کرتا تمہارے عملوں کو انما الحیات الدنیا جہاد سے رہنا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے تو تزید من الدنیا یقیناً زندگی دنیا کی لعبوں ولہون یہ کھیل اور تماشے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُونَ اگر تم ایمان لیا اور خود کو بچاؤ نافرمانی سے سُستی سے یُوتِكُمْ وَجُورَكُمْ تو دے دے گا اللہ تمہیں تمہارے اجر و اللہ نہیں مانگتا تم سے تمہارے سارے مال یہ ترغیب تھا سب کے سب اموال تو تم سے نہیں مانگتا ایس الکم اگر مانگتا یہ سارے مال فیوق فی تو تنگ کر دیتا تم کو یوح اگر اللہ یہ سارے مال تم سے مانگتا تو فیوح پھر تنگ کر دیتا تم کو بوجھ لے آتا تم پہ ہاں تب خلو تو تم بخل کر دیتے پھر تم مال نہ لگاتے اللہ کی راہ میں بخل کر دیتے فیوق فی پھر تنگ کرے تو تم بخیل ہو جاؤ فیوخرج ازغان اور اللہ نکال دے گا تمہارے دل کے حسد کو ازغانکم اللہ تمہارے دل کی خفگیاں اور بغض اور حسد نکال دے گا ہا ان تم ہا اولا خبردار تم تو یہ لوگ ہو کہ بلائے جاتے ہو فی سبیل اللہ اس لیے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں فمن من اب بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں وہی يبخل خل فین نما اب اور جس کسی نے بخل کیا تو یقیناً بخل کیا اس نے عن نفس, اپنے نفس کے ساتھ نہیں اپنے نفس کے لیے فائدوں میں بخل کیا حاجت ہے مخلوق سے اگر تم پھر گئے تو بدلے میں لے آئے گا اللہ ایک قوم جو بغیر تم بغیر تم میں سے ہوگی تمہارے علاوہ پھر نہیں ہوں گے یہ تمہاری طرح سستی کرنے والے یہ اللہ اوروں کو پیدا کر دے گا جو تمہاری طرح جہاد میں سستی نہیں کریں گے تو صورت میں حکم القتال تھا صورت کے دو حصے تھے پہلا حصہ 19 ایتیں اور ان 19 ایتوں میں ان 19 آیتوں میں ترغیب تھا قتال کے لیے جہاد کے لیے اور دعوت تفریان دوسری آیت نمبر بیس سے آخر تک اس میں احوال المنافقین اور ترغیب بسم اللہ فتح فتح اخرمت ہو مستقیم سورک اللہ عزیزہ سورت الفتح مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو گیارہ سورت الجمعہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں میں صورت ہے قرآن کریم کی سور محمد کے بعد لگی ہے سورہ محمد کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سور محمد میں جہاد کا بیان ہوا تو یہاں فتح کی بشارت دی جا رہی ہے دوسرا ربط سورہ محمد میں فرمایا و ان تول یستب دل قومن غیرکم سملا یقن تو یہاں اس پہ ترقی اور مثال آخری آیت میں محمد الرسول اللہ و لدین مہو اشدہ و القفار رحمہ اوبین یا سور محمد میں بیان تھا ان لوگوں کا جو جہاد سے پھرتے ہیں تو سورہ فتحہ میں آیت نمبر ستارہ میں استثنا معذورین کی سورہ محمد میں آیت نمبر سولہ میں فرمایا خرجو منہندی کا کال الدین علم مادا کالانفا تو یہاں اس کی مثال آیت نمبر چھبیس میں الزین کا فروفی قلوب الحمیت حمیت الجاہل پانزل سکینت اللہ رسول ہی یا سور محمد میں احوال المنافقین تھے تو یہاں مزید احوال منافقین کے ذکر ہو رہے ہیں سور محمد میں فرمایا لاتد السل میں ان کو تم صلاح کی طرف نہ بولاؤ فلا تہیند روس فلاں وطد رو الاسل میں سستی مت کرو اور بلاؤ ان کو اسلام کی طرف رو تو اس صورت میں فتح کی بشارت اگر وہ دعوت دیں سلحا کی تو تمہیں اللہ فتح دے گا یہ فتح ہے صورت کا دعوی البشارت المومنین مومنوں کے لیے بشارت سورت میں توحید کا دعویٰ چار جگہ ہے آیت نمبر چار سات اور نو اور گیارہ سورت میں شرک ف تصرف کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر گیارہ اور چودہ میں اور شرک فی فلم کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر چھبیس اور ستائیس میں اور سورت الفتحہ میں اسمع حسنہ باری تعلی کے نو ذکر ہو رہے ہیں بحاسفت تقرار نو نام ہے اللہ رب کائنات کے ہجرت کے چھٹے سال نبی علیہ السلاۃ والسلام چودہ سو صحاب کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر مکے کے مشرقین نے پیغام بھیجا کہ آپ نہیں آ سکتے ہو ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے تو نبی علیہ سلاۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تیرا مکے والوں پہ بہت احسانات ہیں تیرے تو جا کے ان کو سمجھا کہ ہم لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور عمرے کے بعد ہم واپس مدینہ منورہ جائیں گے ادھر شیطان نے آواز پھیلا دی شیاتین نے افواہ پھیلا دی کہ مکے کے لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا نبی علیہ سلاد و ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور صحابہ کرام سے بیعت لی اسی صورت میں آیت نمبر اٹھارہ میں اس کا ذکر ہے بیعت رضوان عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت لی گئی اور پھر اپنا ایک ہاتھ لے کے دوسرے ہاتھ میں رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے بھی ہے اگر وہ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ بیعت کرتا پھر مکے کے لوگوں نے مصالحت کے لیے وفد بھیجا اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ جھوٹ افواہ ہی عثمان تو زندہ ہے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ مصالحت کی اس میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو کہ ظاہرا مسلمانوں کے خلاف تھیں لیکن اللہ نے اس سے تعبیر فتح کے ساتھ کی یہ فتح ہے آج مشرقین نے تمہیں تسلیم کر دیا اور یہ فتح تمہیں مبارک ہو یہی ہدیبیا سرنامہ ٹھہرا فتح مکہ کے لیے پھر انا فتحنا لک فتح نال کا فتح مبینہ یقیناً ہم نے فتح دی ہے تم کو فتح ظاہر لیا فر الکما تقدم امن زمبیک بشارت ہے اس لیے کہ بخش دے اللہ آپ کو وہ جو پہلے گزرے ہیں آپ کے گناہوں میں سے وما تاخر اور جو کہ بعد میں آنے والے ہیں تو پہلے کون سے گنا تھے اور بعد میں کون سے آنے والے گنا تھے اصل میں غفارہ بمانے ہٹانا اور زم بمانے بوجھ ہے جیسے کہ تلخیص میں شیر ہے اقلی بفی آجفانی کنی ادبا الدہ جنوبا میں ساری رات اپنی پل کے چپکتا رہتا ہوں گویا کہ اس پلکوں کے چپکنے سے میں زمانے پر اس کے بوجھ کو شمار کرتا ہوں کہ تم نے میرے کتنے میرے اوپر کتنے بوجھ ڈالے کتنے غم دیے تو آؤ دو بہا آلت دہری جنوب زم بانے بوجھ یا زم سے مراد خلاف فیا اور یا کرتبی ابوالعلیٰ سے ابوالعلی سے ذکر نقل کرتا ہے کہ یہ جملہ بطریق شرط ہے اگر بال فرض گناہ ہو تو تمہارے گناہ کو اللہ کو معاف کر دے گا لیکن نبی تو گنا سے پاک ہے تو یہ جملہ بطریق شرط ہے یقر اللہ ما تقدم کو اس لیے کہ ہٹا دے آپ سے اللہ وہ جو پہلے تھے آپ کے بوجھوں میں سے وہ ماں تاخر اور وہ جو بعد میں آنے والے بوجھ ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَئِكَ اور پورا کر دے اللہ اپنی نعمتِ آپ پر وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور مضبوط کر دے آپ کو سراتِ مُسْتَقِيمًا پر وَيَنْسُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا اور امداد کر دے آپ کی اللہ امداد عزیزا غلبے والی ایسی امداد کہ آپ کو اس سے غلبہ حاصل ہو جائے والذی انزل السکینہ تفی قلوب المومنین یا اللہ وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے اتمنان مومنوں کے دلوں پر لیزدادو ایمانم ما ایمانیہم اس لیے کہ زیادہ کر دیں ان کے آئیمانی جذبات کو ما ایمانین ان کے ایمانوں کے ساتھ یعنی جو جذبات ان کے تھے اس کے ساتھ اور بھی جذبات زیادہ کر دے وللہی جنودوس سماواتی ولارد اور اللہ کے اختیار میں ہیں لشکر آسمانوں اور زمینوں کے وکاں اللہ علیما حکیم اور ہے اللہ جاننے والا حکمتوں والا یودخیللمومنین وال مومنات جنات تجریمن تحتیھل انہار اور اس لیے کہ داخل کر دے مومن مردوں کو یہ جہاد کی علتیں ہیں اور مومنہ عورتوں کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں اور دور کر دے گا اللہ ان سے ان کی تکالیف کو سیاحت بانے تکالیف دنیا ویا نزالی کا اور ہے یہ اللہ پر وقان کا اللہ اور ہے یہ اللہ کے ہاں فوز عظیمہ بہت بڑی کامیابی یہ آیت نمبر تین میں نسرا عزیزہ کسے کہتے ہیں اے لازل لبعدہ لازل لبعدہ نصرن عزیز اس امداد کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو اس امداد کو کہتے جس کے بعد ذلت نہ ہو اور پھر قاضی ایاز نے شفاء میں اس کی اچھی تفصیل کی ہے اور, اور منافکہ عورتوں کو اور مشرق مردوں کو اور مشرقہ عورتوں کو, ان والوں کو اللہ پر گمان برے برے ارت حوادث برے برے و غذیب علیہم اور غضب ہے اللہ کا ان پر ولا اور لانت بیجی اللہ نے ان پر وعد لہم جہنم اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم اور بہت دوری جگہ ہے جانے کی یہ جہنم اللہ کے اختیار میں ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے اور اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اس بات رسالت یقیناً ہم نے بیجا ہے آپ کو شاہدًا اے مبینًا لہم اور طبی ب بھیجا ہے ہم نے آپ کو بیان کرنے والا ان کے لیے مبت اور خوشخبری دینے والا نذیرا اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو یہ تو مینو اس لیے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر ورسولی اور اللہ کے رسول پر وہ تو اور اس لیے کہ یہ لوگ تعذیر کرے نبی علیہ السلام کی اور عزت احترام اور ادب کرے توقیر ہاں جی توقیر کسے کہتے ہیں درود پڑے نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام پر یا آہستہ آواز سے باتیں کرے نبی علیہ السلام کے سامنے پھر لکھتے ہیں علماء تفسیر و امن توقیر ہی توقیر ہی نبی علیہ السلام کی توقیر نبی علیہ السلات وسلام کے اصحاب کی توقیر ہے صحابہ کی عزت اور احترام اور تعذیر تعذیر کہتے ہیں مدد بف الآدا دشمنان کے مقابلے میں آدھا اور دشمنوں کے مقابلے میں نبی کی امداد کرے اور تو سب اور اس لیے کہ پاکی بیان کرو صبح اور شام اللہ کی تصویر بیان کرو بشارتین اللہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ یقیناً انہوں نے بیعت کر لی اللہ کے ساتھ ید اللہ فوقۂ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا مائلی قبیشانی کیا بڑی شان ہے صحابہ کی نیچے ہاتھ رسول اللہ کا اوپر ہاتھ صحابہ کا اور صحابہ کے اوپر ہاتھ اللہ کا گویا کہ صحابہ کے ہاتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان فمن نکف فینما ینکس علا نفسی جو کوئی پھر گیا تو یقینا نقصان پھرنے کا اس کا اپنے آپ پر ہے ومن اوفا اور جس نے پورا کر دیا بما حدا علیہ اللہ اس کو کے وعدہ کیا ہے اس پر اللہ کیا ہے اس اللہ کے ساتھ اس لیے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کر دیا تو فیس فسی یوتیہ اجرنا جلدی ہے کہ دے دے گا اس کو اللہ عجر بہت بڑا سیقول لکل مخلفون من الاراب جلدی ہے کہ کہیں گے آپ کو وہ پیچھے رہنے والے من الاراب دیہاتیوں میں سے شغالتنا موالونا واہلونا مشغول کیا تھا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل نے فاستغفر لنا تو بخشش مانگی ہمارے لیے وہ یقولو نبی لسنتہم ما ليس في قلوبہم یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ہوتا ان کے دلوں میں دل میں ان کے اور باتیں ہیں یہ منہ سے جو کچھ کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہیں ان کے قل فم یملک لكم من الله شیء تو کہہ دیجئے کوئی کون ہے مالک تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا کون مالک ہوگا من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عزاب سے شعین کسی چیز کا بھی ان ارادب کم ذرا اگر ارادہ کر دے اللہ تمہارے ساتھ معمولی سی تکلیف کا او ارادبی کم نفایا ارادہ کر دے اللہ تمہارے ساتھ نفع اور فائدے کا بلکا اللہ بیما تعملون خبیرا بلکہ ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار بل زنن تم اللہ الرسول رسول بلکہ تم گمان کرتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ گمان تھا کہ رسول تو پھر واپس نہیں آئیں گے چلے گئے موت کے منہ میں اور مومن اپنے اہل کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے وضو یہ نظال فی اور مزین کیا گیا تھا کی گئی تھی یہ بات ان کے دلوں میں وَزَنَنْتُمْ زَنَّ السَّوَرْ بُمَانْ کرتے تھے تم گمان بُرے بُرے وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تھے تم قوم حلاک ہونے والے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جس کسی نے ایمان نہیں لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر تو فَإِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا پس یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے جھلانا جلانا ج جلانا اب دعوے تو وللہ ملک السماوات ولردی ایک اللہ ہی کے لیے ہے اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے یشاء بخشش کرتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے اور عذاب اور سزا دیتا ہے جسے چاہے وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان سیقول المخلفون اذا تو ملا مغانا جلدی ہے کہ کہیں گے پیچھے رہنے والے جب تم جاؤ علا مغانی غنیمتوں کی طرف خیبر کی غنیمتوں کی طرف اشارہ لتا خزو اس لیے کہ لے لو اس کو تو یہ پیچھے رہنے والے حدیبیہ میں پیچھے رہنے والے یہ کہیں گے ضرور چھوڑ دیجئے ہمیں ہم بھی تابے داری کرتے ہیں تمہاری ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ وہاں غنائم ہے اموال ہیں بدلو کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کا کلام اللہ کا کلام کیا ہے حکم اور فیصلہ اللہ نے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہیں لے جانا وہ حکم کہاں ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں وہ حکم حدیث کے ذریعے وہی خفی کے ذریعے اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا تو حدیث حجت حدیث پر یہ دلیل ہے کہ وہ حکم اللہ کا منافقوں کو جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ ان کو ساتھ نہ لے جائیے خیبر میں یہ حکم قرآن میں کہی نہیں اب یہ حکم تھا اللہ کا لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہی خفی کے ذریعے یہ حکم کیا تھا قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا کہہ دیجئے ہرگز تم تابداری نہ کرو ہماری کذالکم اسی طرح رہو تم بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں قال الله من قبل فرمایا ہے اللہ نے اس سے پہلے فسیقولونا جلدی ہے کہ کہیں گے یہ منافقین بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ بل کان لا يفقهون الا قليلا بلکہ ہیں یہ کہ نہیں سمجھتے بات کو مگر تھوڑی سے قل للمخلفین من الاراب کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں کو من آرا دیہاتیوں میں سے ستود الی باسن شدید جلدی ہے کہ تم بلا بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو کہ جنگ والے ہوں گے بہت سخت یا تو اس سے مراد جنگ یا ماما مسلم مت القضاب کے خلاف یا مراد اس سے جنگ حنین ہے تو یہ دونوں سخت جنگ اور لڑائیاں تھی تو قاتل تم جھگڑا کرو گے ان کے ساتھ یا وہ اسلام کو مان لیں گے یسلمون تسلیم ہو جائیں گے اگر انہوں نے تمہاری تابے داری کی تو دے دے گا تم کو اللہ جر بہتر و تتولو اور اگر تم پھر گئے اگر تم نے تابیداری کی تو دے دے گا تمہیں اللہ اجر بہتر اور اگر تم پھر گئے نبی کی تات سے کما تولیتم من قبل جس طرح کے پھرے تیز سے پہلے تو یعذبكم عذابا علیم عذاب دے دے گا تمہیں اللہ عذاب دردنات لیسے علی الاما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج نہیں ہے اندے پر کوئی حرج تنگی اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ ہی مریض پر کوئی حرج ہے یہ لوگ اگر جہاد کے لیے نہ جائیں تو گناہ گار نہیں ہے ہاں شوق تو ہونا چاہیے دل میں وہ اللہ و رسول اور جس کسی نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تَجْرِي مِن جنتری ہلنہار تو دنا داخل کر دے گا ان کو اللہ جنتوں میں بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہرے ومت اور جو کوئی پھر گیا جہاد سے تو یو عذب بلا عذر تو عذاب دے دے گا اس کو اللہ عذاب دردناک لقد یقیناً راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے تحت جب انہوں نے بیعت کی آپ کے ساتھ درخت کے نیچے جب یہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے وہ درخت لوگ جایا کرتے تھے اس کے نیچے نوافل ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے تو محمد ابن الوزا نے لکھا ہے البدا میں کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے لوگ دوڑ رہے تھے اس درخت کی طرف پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ جا رہے ہیں اس درخت کے نیچے جس کا ذکر قرآن میں نوافل ادا کرنے کے لیے تو عمر نے فرمایا واپس ہو جاؤ اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور ایک سال کے لیے اس پر راستہ بند کر دیا کہ لوگوں سے یہ جگہ بھی بھول جائے جب اس درخت کے نیچے جس کے نیچے نبی بیٹھے تھے اس کے نیچے نوافل پڑھنا تخصیص کرنا اس جگہ کی یہ خلاف شریعت ہے بے ہے عمر نے منع کیا ہے تو پھر جہاں پیر صاحب بیٹھا ہے اور یہاں ٹیک لگائی تھی اور یہ چلا گاہ ہے یہ فلان ہے اور فلان ہے آئے ہائے، اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن عمر نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا اب تمہارے ان درگاہوں کا ذکر کہاں ہیں جہاں تم منجور پڑے ہوتے ہوں اِذِبَائِونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةً جب بیعت کر رہے تھے یہ مومن آپ کے ساتھ درخ کے نیچے فَعَلِ مَمَا فی قُلُوبِمْ تو جانتا تھا اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں تھا فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تو بیج دی اللہ نے اتمنان ان پر وَاسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور پہنچا دی اللہ نے ان کو فتح نزدیک فتح خیبر کی ما غنیما کثیرہ تئیا خزونہ اور غنیمت بہت کے لیتے تھے اس کو اور اللہ ہے غالب اور حکمتوں والا وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ نے غنیمتوں کا بہت تم لوگ اس کو فاجل کمہادی تو جلدی سے دے دی اللہ نے تمہیں یہ غنائم وہ کب فائی دی اور ہٹا دی بند کر دی اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے کیونکہ یہ یہود خیبر کے اور جھگڑا جھگڑا وغیرہ کرنے والے لوگ نہیں تھے ولی تکون تلمومن اور اسرے کے ہو جائیے نشانی مومنوں کے لئے وہ اہدیہ کم اور مضبوط کر دے تمہیں سرات مستقیم پر سیدھی راہ پر و اور دوسری لم تقدیرو علیہ وہ حوازن اور حنین اور غنائم ہیں ابھی تم قدرت نہیں رکھتے ہو اس پر قد اللہ بھی یقیناً احاطہ کیا اللہ نے اس پر وقان اللہ اور قدرت رکھنے والا وَلَوْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ اگر جھگڑا کریں تمہارے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو خواہ مخواہ پیر دیں گے پیٹے سماجی دونوں سیرہ پھر نہیں پائیں گے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی امدادی سنت اللہ قطل قبل طریقہ ہے اللہ کا وہ جو یقیناً گزرا ہے اس سے پہلے ولان تجر علی سنت اللہ تبدیل تو نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے کے لیے بدلنا یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بند کر دیے تھے ہاتھ مشرکوں کے تم سے واہ کم آن اور اللہ نے بند کر دیے تمہارے ہاتھ ان سے بھی بطن مکہ تھا مکے کے درمیان بتن پیٹ کو کہتے ہیں مِن عَلَيْهِمْ اس کے کہ اللہ نے غالب کر دیا تھا تمہیں ان پر وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا هم الَّذِينَ كفروا یہ, قتال کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے سدو عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور بند کیا ہے تم کو مسجد حرام سے معقوف اور وہ ہدیہ قربانی کے جانور معقوفن بن کئے گئے تھے اب لوگ محلہ محلہو کہ پہنچ جائیں اپنے زبا کی جگہ کو فتح مکہ میں جنگ نہ ہونے کی علت بیان ہو رہی ہے اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنہ لم لم کے تم نہیں پہچانتے ان کو کیونکہ اس وقت چھپے مومن تھے توہم یہ بدل اشتعمال ہے رجال اور نسا سے کہ تم پائمال کر دو گے ان کو ان عورتوں اور مومنوں کو لم تعلوم جن کو تم نہیں جانتے یہ نفی علم غیب کی نبی علیہ السلام اور صحابہ سے تو فتح معررت معررتن تو پہنچ جائے گا تم کو منہم ان کے قتل کی وجہ سے معرۃ تم خفغان بغیر علم بغیر سمجھ کے تم تو ان کو جانتے نہیں تھے تو بغیر جاننے کے ان کو قتل کر لو گے تو ان کے قتل کی وجہ سے تم کو تکلیف اور غم پہن جائے گا معرب پڑتی تو پھر تم پر خرابی پڑتی بے خبری سے معرہ خرابی پڑتی بے خبری سے لہ رحمتی معیشہ اس لیے کہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے لو تزن اللہ کفرو اور اگر لو تزلو اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تزی جدا ہو جاتے تو خام خاں ہم عذاب دے دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے آزاب دردناکینہ از کا فروفی قلوب الحمیتا حمیت الجاحلیہ جب ٹھہرایا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دلوں میں غیرت غیرت جاہلیت کی طوفان فانزل اللہ سکینت نازل فرما دی اللہ نے اپنا اطمینان اعلی رسول اپنے رسول پر والا اور مومنوں پر کلمت التقوی اور لازم کر دیا اللہ نے ان کے ساتھ کلیما تقوی کا وکانو حق اب اور تھے یہ حقدار اس تقوی کے کلمے کے اور اہل اس کے وکان اللہ کل شہین علیما۔ اور تھا اللہ ہر چیز کو جاننے والا لقد صدق اللہ رسولہ بالحق یہ وہم کا جواب نبی نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں تو عمرہ تو نہ ہوا اس سال اگلے سال اللہ نے سچ کر دیا نا اپنے رسول کے ساتھ اس خواب کو لقد صدق اللہ کیونکہ رویہ رسول کی وہی ہوتی ہے اور وہی میں شک نہیں ہے یقیناً سچ کر دیا اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ اس خواب کو بالحقی اس لیے کہ حق کو ظاہر اور ثابت کر دے ان شاء اللہ کہ خامخواہ داخل ہوگے تم مسجد حرام کو اگر چاہے اللہ تو امن سے ہوگے تم یہ علم غیب کی نفی ہے نبی علیہ السلام سے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ خواب اس سال کے بارے میں ہے کہ اگلے سال کے بارے میں محلقینا روس اور کموا مقصرینا یہ گنجا کرنے والے ہوں گے ہلک کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو اور مقصرینا اور کترنے والے ہوں گے مونڈتے اپنے سروں کے اور کترتے قصر اسے کہتے ہیں کہ سارے بال ایک جگہ اکٹھے کر کے اس ہاتھ کی انگلی کے بند کے برابر کار دی جاتے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہہ رہے حلق کر لو صحابہ نے نہیں کیا تو اللہ کے حبیب آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کی پریشانی کو پڑھا فرمایا حضور کیوں پریشان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے انہیں کہا کہ اپنے سروں کو منڈوا لو انہوں نے حلق نہیں کیا یہ نہیں کرتے نہیں مونڈواتے نبی علیہ السلات السلام کی زوجہ متحرہ کی فہم و فراست سے قربان صدیقی کائنات فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے متعین ہیں تابے دار ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ پہلے سر کو منڈوا لیں تو اس کے بعد وہ تابے داریوں میں اتعاتاً سروں کو مونڈوائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہا عائشہ اگر یہ بات ہے تو اپنے سر کو نبی علیہ السلام نے پہلے منڈ لیا تو دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی سروں کو منڈوا لیا تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے رحم اللہ المحلقین بعض صحابہ نے قصر کیا تھا تو انہوں نے فرمایا والمقصرین یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ المحلقین پھر صحابہ نے فرمایا والمقصرین یا رسول اللہ تو نبی علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا رحم اللہ المحلقین والمقصرین اللہ سر منڈوانے والوں اور کتروانے والوں دونوں پہ رحم فرمائے تو صحابہ نبی سے پہلے سر نہیں کا اتنا شوق تھا یہ عثمان جب مکہ گئے تو مکے والوں نے کہا آپ آئے ہو آپ نے حرام باندھا ہوا ہے یہ حرم ہے بیت اللہ ہے یہ صفا مروہ ہے آپ عمرہ کر کے چلے جائیے تو عثمان نے فرمایا انف آلو ان لم نف آلو شی انحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ نہیں کرتے ایک کام کبھی بھی حتیٰ يسنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ وہ کام پہلے اللہ کے نبی کر لے تو ہم اطاطن دیکھا دیکھی کرتے ہیں تابیداری کرتے تو عثمان نے احرام باندھا تھا لیکن عمرہ نہیں کیا باوجود اس کی ان کو اجازت بھی مل گئی تھی اللہ کے نبی سے کیسے آگے چلے جائے لطن الحرام ان شاء اللہ اللہ نے سچ کر دیا وہ خواب کے خامخا تم داخل ہو مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو امن سے ہوگے محلقین روسکم تم منڈوانتے ہوگے اپنے سروں کو و اور نا اور کترواتے ہو گے لاتقافونہ تم نہیں ڈرو گے کسی سے بے خوف ہوگے فعالم عالم تالم تو اللہ جانتا تھا وہ جو تم نہیں جانتے تھے تو ٹھہرا دیا اس کے من ظال کا فتن قریبا اس کے اس طرف فتح نزدیک اب اس بات کی اشارت ہوا اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ سورۃ توبہ میں بھی یاد گزری اور سورۃ صافات میں بھی ا جائے گی لیظھره علی الدین کلہ اس لیے کہ غالب کر دے اس حق دین کو تمام ادیان پر سب کے سب کفا بالله شہیدہ اور کافی ہے خاص اللہ گواہ محمد الرسول اللہ شان نبی علیہ السلام کی اور ان کے صحابہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اس محمد الرسول اللہ کی دلیل کیا ہے یہ تو دعویٰ تھا نا محمد اللہ کے رسول ہیں اس دعوے کے اس بات کے لیے دلیل چاہیے تو دلیل لے لو ولدینماہو وہ صحابہ جو محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ صفات دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صحابہ محمد رسول اللہ کی شاہد اور دلیل ہے اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں دیکھے حدیبیہ کی صلحہ کے دوران مشرقین نے محمد سے رسول اللہ ہٹانے کا کہا تو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرما دیا محمد الرسول اللہ اور امام مالک فرماتے ہیں آیت تمام صحابہ کے لیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور وہ صحابہ معه جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشدوا علی الکفار وہ بہت سختی کرنے والے ہیں کافروں پر صحابہ مشرقین سے نفرت کیا کرتے تھے نفرت سختی نشاپوری اور روح المانی نے لکھا یہ تحرزون من سيابم کا فكيف ابدان صحابہ کرام مشرکوں کے کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے ہاں ان کے بدنوں سے اپنے آپ کو بچانا تو بہت ضروری تھا ان کے لیے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے جب مشرک سے مسافہ کر لیتے تو ابن عباس جا کے پھر ہاتھ کو دھوتے تھے اتنی نفرت کیا کرتے تھے مشرکوں سے اشد عال القفار اور ہما و بہت رحم کرنے والے ہیں آپ اس میں آپس میں بہت رحم سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مالا بدھ منہو میں ذکر کرتے مالا بدھ منہ ان کی کتاب ہے قاضی سنا اللہ پانی پتی وہ لکھتے ہر کے انحان راباہ واشتن منکری نے آیت جو کہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا آپس میں بوش تھا تو وہ عیسائد کے منکر ہیں وہ تو رہماؤ بین تھے قرآن کے رہے کہتے ہیں نہیں ان کا اپس میں بغوش تھا تو وہ شاید کا منکر ہے اختلافات صحابہ میں تھے لیکن اسلامی اخوت بحال تھی محبت ایمان اور کلمے والی اور یہ کمال ایمان کی نشانی ہے من احب اللہ وابغض للہ علی للہ ومنع للہ فقد اللہ فقدستان حدیث میں آتا ہے جس نے کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے کی بغض اور نفرت بھی اللہ کے لیے کیا کسی کو کچھ دیا بھی تو اللہ ہی کے لیے منع کیا تو بھی اللہ ہی کے لیے وان کا حل اللہ نے کا بھی اللہ کے لیے کیا تو اس نے ایمان کو کامل کر دیا اپنے ایمان کو کامل کر دیا رحما بین تراہم رکان سجن تو دیکھے گئے ان کو رکو کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اب تغونا فضلا من اللہ یہ ڈھونڈتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے ورضوانن اور رضا من دی اللہ کی سیما ہوں فی وجوه مین اثر تو نشانیاں ان کی ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر کی وجہ سے وہ کالا پر نہیں ہے کالے داغ ماتھے پہ نہیں علماء لکھتے ہیں یا ہی بیاز قیامت او نور وجوہ دنیا یہ وہ سفیدی ہے کہ قیامت کے دن عابدین کے چہروں کو چھپا دے گی یا یہ عابدین کے چہروں کا نور ہے دنیا میں اثر اس سجود. یہ ماتھے کا کالا داغ نہیں ہے مجاہد بھی کہتے ہیں ابن کثیر بھی کہتے ہیں ماتھے پہ کالا داغ تو منافق کا بھی ہوتا ہے بلاکن ان نما الخشوع یہ خشوع ہے ولاک نور ان یزہ دین یہ نور ہے جو عابدین کے چہروں پہ ظاہر ہوتا ہے ازالت الخفاء میں بھی ہے اور دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ نور عبادت کا نور ہے باطنی یہ نور ہے سیما نشانی نشانیاں ان کی فی وجوہہم ان کے چہروں میں من اثری سجود سجدوں کی اثر کی وجہ سے ذالکا مسلوم فی التوراتی یہ مثال ان کی تورات میں تھی ومسلوم فی الانجیل اور مثال ان کی انجیل میں تھی کذرعن اخرجشت اہو جیسے فصل کہ نکال دے اپنے تیغ کو پہلے تھوڑا سا کچھا سا ہوتا ہے تیغ فاظر اہو تو سخ کر دیتا ہے اس کو فستغلہ تو موٹا ہو جاتے ہیں فستوالا سوقی تو برابر ہو جائے اپنے تنے پر یہ فصل یعجیب الزرہ خوش کر دیتا ہے زرہ زمیندار کو کھیتی باڑی کرنے والے کو لیا غیظہ بیہم الکفار اس لیے کہ غصہ ہو جائیں اس پر کفار دیکھیں آیت کے ترجمے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں شاہ عبدالقادر محدی سے دہلوی رحمت اللہ لے کہ ذرعن جیسے کھیتی نے اخرج شت آہو نکالا اپنا پٹھا فاضر ہو پھر اس کی کمر مضبوط کی فس تغلزا پھر موٹا ہوا فس تو آلہ پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر یو عجیب خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو الکفار تاکہ جلاوے ان سے جی کافروں کا یہاں امام مالک رحم اللہ استدلال کرتے ہیں کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے کافر ہیں یہ آیت صحابہ کی مثال میں تو کسی نے امام مالک کے سامنے ایک صحابی کی تنخیص کی تو امام مالک نے یہ آئے تلاوت کی لیگی ملک کو فار اور فرمایا من من وفیقل بھی غیر صحابتی فقد عصابت حادیل آیا بہر محیط میں ابو حیان نے یہ واقعہ ذکر کیا جس کسی کے دل میں صحابہ کا گیز ہو آیت کا مسداقلی دبی ہے ملک تو یہاں سے اس فتوی کا استدلال کیا کہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا کافر ہے ہاں ایک مثال ہے اس کی تدبیر کی جائے نا جیسے فصل ہے فصل تو جب فصل پہلے نکلتی ہے تو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اسے نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ اخرا جشت جب تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے اپنے کیڑے ہوتے ہیں لمبے لمبے ہم پشتوں میں اسے پیشے کہتے ہیں تو جب اور بھی بڑا ہو جائے تو پھر اس کا دشمن مرغ اور مرغی ہوتے ہیں تو اور بھی تھوڑا بڑا ہو جائے تو پھر اس کا دشمن بکرا بکری وغیرہ پھر اس کا دشمن بیل ہوتا ہے پھر اونٹ ہوتا ہے لیکن جب یہ درخت تنا آور ہو جائے تو ان سب کو فائدہ دیتا ہے دا پیشے ہم ددی پسوری کیا یا دا چرگانم پدی وا ناچتی شیپا کئی پھر یہی بکریاں اس کے نیچے آرام بھی کرتی ہے اس کے پتے بھی کھاتی ہے یہ بیل بھی اس کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے یہ اونٹ بھی اس سے فائدہ لیتا ہے اسی طرح مثال ہے مبلغ کی جب پہلے تم بیان کرو گے تو تمہارا خلاف بہت سے لوگ کریں گے سب سے پہلے تمہارے خلاف میں مسجد کا متولی کھڑا ہوگا او تم نے یہ کیا بنا رکھا ہے چھوڑو بس یہ کام چھوڑو درس نہیں کرنے دے گا پھر مسجد کا آخون صاحب پیشے پھر بانگی چرگ مزن وہ تمہیں ٹونگے منگے مارے گا اس کے بعد پھر بکری شیخ زیم بیزا مستہ مڑے گم پیو د کر یہ تمہارے خلاف اٹھے گا تو پھر جاہل مولوی وئے اور امی جاہل یہ کھڑے ہوں گے اور تمہارے خلاف درس کو بند کرنے کی کوششیں کریں گے ہاں جس کی بڑی گردن ہوتی ہے وہ ہاتھ پہنچتے ہیں وہ پیر اونٹ وہ بھی تمہارا خلاف کرے گا لیکن جب مسئلہ پھیل جائے اور قرآن کی صداؤں سے لوگ آشنا ہو جائیں تو یہ سارے لوگ اسی کے سائے کے نیچے آئیں گے اور یہ قرآن اور قرآن کے دروس ان کو فائدہ دیتے ہیں الحمد اس مثال کی تطبیق اجالت الخفاء میں ایسے کی گئی زرعہ سے مراد عبد المطلب ہے شت سے مراد نبی علیہ السلام ہے فاضر ابی بکرن فسط ابی عمارہ فستواسوقی بسمانہ بی وعد آمنوا یہ تمام صحابہ ہیں اور جمہور مفسرین یہاں صحابہ کے مبغز پر تکفیر کا فتویٰ قد استمبتا منہاد آیا امام مالک نے اس آیت سے استعمال کیا ہے رواف کی تکفیر پر اللہ صحابتا فعن وعد اللہ اللہ نامن وادہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے دیکھو صحابہ کتنے بڑے تھے ان کی صفات اور تعریفیں تو رات انجیل میں اور قرآن میں کتنے بڑے کتنے بڑے تمہارا نام اخبار میں آ جائے تو تم پھولے نہیں سماتے کپڑوں میں اور صحابہ کی تذکرے آسمانی کتابوں میں ہوئے کتنی بڑی شان ہے ان کی وعاد اللہ اللہ وعملوا الصالحات وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی تاب داری میں من ہم ان میں سے من بیانیاں ہے مغفرتن بخشش کا واجرن عظیمہ اور عجر بہت بڑا اللہ ان کو بڑا عجر دے گا تو صورت میں فتحہ کی بشارت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسوله وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ علیم سورة الحجرات مدنی سورت ہے نزولاً سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی ایک سو نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں انچاسمی سورت ہے قرآن کریم کی سورہ فتحہ کے بعد لگی ہے سورت الفتح کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ان میں سے ایک ربط سور فتح میں بشارت تھی فتح کی تو یہاں آداب بعد فتح فتح کے بعد آداب ذکر ہو رہے ہیں یا سور فتح میں صحاب کرام کے بارے میں فرمایا والم ہم کریمت تو یہاں اہل تقوا کی ادب کا, کا ذکر ہے اور کلیمتوا کا مقام ذکر ہو رہا ہے سورت الفتح میں قتال کافروں کے ساتھ ذکر ہوا تو یہاں قتال بغات کے ساتھ باغیوں کے ساتھ سورت کا دعوی امور منتظمہ کا بیان آداب صبا علی اسلاحی ال آداب سبا علی اصلاحی ال سات آداب ذکر ہو رہے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے سورت میں دعو توحید اٹھارہ نمبر آیت میں ہے اور رد شرک شرق علم کی بھی اٹھارہ نمبر آیت میں سورت میں اسماء حسنا بھی حسف تکرار نو ہیں اللہ رب العزت کے نو نام بھی حسف تکرار یا یادی نام لا تو <وَرَسُولِي> یہ پہلا ادب ہے او ایمان والو لا تقدیم بین ید اللہ و رسولی مت آگے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے قرطبی نے ذکر کیا ہے لاتقمو بے نئے دلہ و رسول ہی و فعلن اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ جاؤ نہ قولن اور نہ فیلن ابن کثیر ذکر کرتے لا تو لا فلاقول خلاف الكتاب و لا لاتقول و الكتاب فل یہ قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو کہ ابن کثیر نے ذکر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کتاب قرآن و سنت کے خلاف بات نہ کرو یا اللہ تقدمو بین ید اللہ و رسولیے لا, لَا تقدعو ولا تجتریحو علی ارتکاب عمر قبل ان یحکم اللہ و رسولو مت توڑو اللہ کے احکام اور ایک کام نہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم کیا ہو یا اللہ کے رسول نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے پہلے کوئی کام نہ کرو لا دوں پھر یہاں قرطبی اور روحلمانی میں آلوسی صاحب وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ ہو عید قربان کے دن جب آئے تو نبی علیہ عیدگاہ میں قربانی کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ تم نماز پڑھ کے جا کے اپنی قربانیاں کر لو ذبح کر لو تو ابو بب برد عب نے نیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب ہم نے تو پہلے ہی سے قربانی کر دی ہے میں جب آ رہا تھا تو اپنے دمبے کو ذبح کر کے آیا ہوں کیونکہ نماز پڑھ کے جاؤں فارغ ہو جاؤں تو وہ گوشت پکانے کے لیے تیار ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شا ت کا شاط لحمن تمہاری یہ قربانی قربانی نہیں ہے یہ صرف گوش ہے قربانی تو ہوگی اس وقت جب ہم کہیں اور میرا حکم یہ ہے کہ نماز کے بعد تم نے قربانی کرنی ہے حسن بصری سے بھی روایت ہے نبی علیہ السلام نے اعادے کا حکم دیا اور فرمایا منظبا قبل آئی من ذبح قبل آئی اسلیہ فلیز بہ مکانہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا قربانی کو ذبح کیا تو اس نے اسے چاہیے کہ یہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے تو یہ آیت نازل ہوئی آئی دینا منو اللہ اے ایمان والو مت آگے ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے و تک اللہ اور ڈر واللہ سے ان اللہ سے عالیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے <النَّبِي> نبی نبی کی آواز کے اوپر جہ بال قولی کا جہ اور تیز بات نہ کرو نبی علیہ السلات وسلام کو لاتر لہو تیزی نہ کرو نبی کے ساتھ بال تیز بات میں بازوں, بازوں کے ساتھ آپ اس میں جیسے بے تکلف تیزی سے بے ادبی سے بات کرتے ہو اس طرح نبی کو آواز نہ کرو کیوں انتہ بتا کے برباد ہو جائیں گے تمہارے آمالوان لا تم لاتشور جا تم نہیں جانتے ہو گے یہاں امام مالک کا قول علماء تفصیر لکھتے ہیں جس طرح کے جہر نبی علیہ السلاۃ و سلام کی حیات میں منع تھا اسی طرح جہر مسجد نبوی میں باد و فاتحی بھی منع ہے عید کرامت اللہ نبی علیہ السلام کی تعظیم ہو پہلے اطاعت فی عمل کا ذکر ہوا تو یہاں اطاعت فی کیفیت العمل ہے اور رلمانی میں آلوسی لکھتے ہیں وسط اند قبر شریف <الشَّرِيف> علماء استدلال کرتے ہیں عیسایت کے ذریعے منع پر کہ آواز نہیں اٹھائی جائے گی آواز اٹھانا تیز آواز کرنا منع ہے عند قبر شریف نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس وہ ایند قراعت ہی ہی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام و کی احادیث جب پڑی جائیں تو اس کے سامنے بھی آواز نہ اٹھایا کرو کیونکہ لے ان حرمت ہوں تن کا حرمت ہی نبی علیہ السلام تو وسلام کی وفات کے بعد حرمت اور تعظیم اسی طرح واجب ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کی تعظیم واجب تھی اور لازمی تھی تو جب نبی کی آواز پہ آواز اٹھانے سے اعمال برباد ہوتے ہیں تو کیا نبی کی سنت سے اپنے رواج اور اپنی رسموں کو اٹھانے سے اعمال برباد نہیں ہوں گے اعلام الموقین میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے دوسری جلسفت ریالس پہ لکھا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا یہ آمال کی بربادی کا سبب ہے تو نبی کی سنت سے رواج اور رسم کو اٹھانا یہ کیوں نہیں آمال کی بربادی کا سبب یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا سواتکم او مومن امت اٹھاؤتم اپنی آوازیں فوق سوتن نبی نبی کی آواز کے اوپر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِبَادِكُمْ لِبَادٍ اور مت تیز کرو نبی کو آواز قول جس طرح تیز کرنا تمہارے بازوں کا بازوں کے لئے انت احبت آمالکم وانتم لا تشعرون اس وجہ سے کہ برباد ہو جائیں گے تمہارے آمال اور تم سمجھو گے بھی نہیں تم نہیں جانتے بشارت ان الذین اغزونا سواتہم فعند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو نیچے کرتے ہیں اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کے ہاں اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوع کے لیے پہلے کہا الزما کلیمت تقوا میں آیت نمبر 26 میں یہ وہ لوگ ہیں کہ خالص کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوا کے لیے لہم مختر توں آجر ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا اب زجر بے ادبوں کو ان الدینہ الحجرات دونہ لا حجرات وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو پکارتے ہیں میوار حجرات حجرات کے اس طرف سے دیوار کے اس طرف سے کمرے کی اکثر لا یقل اکثر ان میں سے بے عقل ہیں بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے اور نبی علیہ السلام کو باہر سے آواز دے رہے تھے اخرج لینا یا محمد نکل جاؤ ہماری طرف آ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو لوگ کمرے کے اس پار دیوار کے اس پار سے آپ کو آواز دیتے ہیں اکثر لایا کلون ہے بے عقل ہیں تو جو یہاں سے یا محمد کی چیخیں اور صدائیں لگاتے ہیں یہ کماقل نہیں ولا وان هم صبروا حتى تخرج اليهم اگر یہ لوگ صبر کر دیتے حتى کہ تو اپ نکل جاتے ان کے پاس لکان خیر لهم تو ہوتا یہ بہتر ان کے لیے بخاری شریف میں حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قال كنا نقول بعد موتي السلام على النبي والسلام على یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یوں کہا کرتے تھے السلام علی النبی سلام ہو نبی پر یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے ولو انََََََََََ صبر یہ صبر کر لیتے حتیٰ کہ آپ نکل جاتے ان کی طرف آ جاتے تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے لے اللہ بخشنے والا مہربان اب تیسرا ادب فتحمنو اگر آ تمہارے پاس ایک بے تبار ایک خبر کے ساتھ تو فتبینو تحقیق کیا کرو ان تیب علت ہے تسیب اس لیے کہ پہنچ نہ جاؤ تم قومن اس قوم کو ایک قوم کو بھی جہاں نہ سمجھی کے ساتھ فتس بھی ہوا علامہ فالتم نا تو ہو جاؤ گے تم اس پر جو تم نے کیا ہے پشیمان بعض لوگ یہ آیت ولید کے ساتھ لگاتے ہیں لیکن آیت عام ہے خازن تفسیر خازن لکھتے ہیں عام نزلت لبیان تصبی و ترکل على قول الفاسق ولازن بال ولید الفسوخا آیت عام ہے بیان تصبد کے لیے نازل ہوئی ہے اور ترک اعتماد کے بیان پر علا قول الفاصقی کے فاسق کے قول پہ اعتماد نہ کیا کرو رہی بات ولید کی تو ولید پہ گمان فسوق کا نہیں ہو سکتا اسی طرح علماء لکھتے ہیں عمل ولید الفقت روح باز المفصرینہ ان اللہ تعلی تعالیٰ, تعالی فاسک فی الحا فی قو نوز لطفی جو بعض مفسرین نے روایت کیا ہے کہ اللہ نے ولید کو فاسق کہا اور یہ آیت ولید کے بارے میں نازل ہوئی وقت اختلافی اس کے بارے میں اختلاف ہے فی علی بعض کہتے ہیں علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن ولید ابود کی روایت ہے دوسری جلد سفا دو سو تریس میں اور ابن العربی نے الواسم من القواسم سفا نبے پہ بھی ذکر کیا ہے وقیل ان الولید سبق یوم الفتحی بھی السبیان فتح مکہ کے دن جو آٹھویں آٹھویں سال ہجرت کے آٹھویں سال فتح مکہ ہوا ہے ولید دوسرے بچوں کے ساتھ ان کو لایا گیا تو ولید ابن عقبہ کو دوسرے بچوں کے ساتھ لایا گیا اور ولید فرماتے ہیں نبی علیہ السلام بچوں کے سروں پہ ہاتھ شفقت کا پھیرتے تھے لیکن میں نے حلوق لگایا تھا ایک قسم کا خوشبودار تیل ہے جس کی خوشبو نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھی تو نبی علیہ السلام نے میرے لیے صرف دعا کی اور میرے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا تو کیا عجیب بات ہے آٹھویں سال ہجرت کے نبی علیہ السلط و السلام کے پاس لائے گئے ولید بچے بھی جملتی سبیاں اور یہاں اتنے بڑے ہو گئے کہ آئے ایک خبر لے کر اور نبی علیہ صلاح اسلام نے اسے کہیں بھیجا تھا زکوٰۃ لانے کے لیے اور وہ اس کے استقبال میں نکلے تھے اور اس نے سمجھا کہ یہ میرے قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ولید بھاگ کے آ گیا اور جب آیا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہا کہ وہ لوگ تو میرے قتل کرنے کے ارادے سے نکل آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اگر یہ اس کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو معاذ اللہ یہ تو مرتد ہو گئے ہیں اسی لیے میرے قاصد کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے جہاد کرو جب تلواریں اٹھائی تو فتب علامہ تو یہاں فاسکن پہ تو تنوین ہے تنقیر کے لیے یہ تو نہا ہے تو مراد اگر اس سے ولید ہے تو پھر تو معرفہ ہونا چاہیے تھا اور ابن العربی الاواسم القواسم میں, میں لکھتے ہیں وہ کا خبرانی موصولانی یہاں دو روایتیں ہیں موصول ایک احدہما عن ام سلمتا و موسیٰ ابن عبیدہ ایک ان میں سے ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری موسیب نے عبیدہ سے ہے اور موسیب نے عبیدہ ضاف السائی اسے نسائی نے ضعیف کہا ہے عن ام سلمہ و موسیٰ ابن عبیدہ اور ابن مدینی اور ابن عادی اور جماعت کہتی ہے کہ یہ موسا ابن عبیدہ جو ام سلما سے روایت کرتا ہے یہ ضعیف راوی ہے دوسرا ثابت سے روایت ہے جو کہ مولا ام سلما کا ہے اور علم کی کتابوں میں کہیں بھی مولا ابن ام سلما کا ثابت نہیں ذکر کیا گیا تو یہ روایت ناقابل استدلال ہے اگر موسا ابن عبیدہ سے ہو یا ثابت سے ہو جو مولا ام سلما کا تھا تو ایک بھی ثابت نہیں ہے لہذا آئے عام ہے فاسق سے مراد ولید ابن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے اور یہ بھاگ کے جو آئے تھے تو یہ بنو مستلق کی غزوہ کے بعد کا قصہ بیان کرتے ہیں یہ تو کیا آٹھویں سال ہجرت کے یہ چھوٹے تھے اور اس سے پہلے بڑے آدمی تھے کہ زکوط کے لیے اسے بیجا جا رہا ہے تو یہ روایت ناقابل استدلال ہے یہ قصہ اور اس آیت کا مصداق اس میں فاسقن کا مصداق ولید کو ٹھہرانا یہ انصاف نہیں ہے یادینہ منجا کم فاسقن او مومنو اگر آجائے جائے تمہارے پاس ایک فاسق اور بے ایک خبر کے ساتھ تو تحقیق کرو انتصیب قومن اہلی اللہ تُسی یہ علت ہے تحقیق کرنے کی فتح بیانو کی اس وجہ سے کہ پہنچ جاؤ گے تم قوم کو بھی جہالتن نہ سمجھی کی وجہ سے عالام فالتم نادمین تو ہو جاؤ گے تم اس پر جو تم نے کیا ہے پشیمان عالم انفی کم رسول اللہ اور جان لو کہ یقیناً تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں لو اگر یہ اللہ کے رسول تمہاری تابع داری کریں بہت سے کاموں میں اگر تمہاری تابع داری کریں تو لعنت تم خامخا تم تنگ ہو جاؤ گے ولیکن اللہ حب بے لیکم الیمان لیکن اللہ نے محبوب دھیرا ہے تم, تم کو ایمان و وزینہو فی قلوبکم اور مزین کیا ہے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں وکر رہا لیکم الکفر والفسوق والسیان اور برا کیا ہے اللہ نے کر رہا مکروب ٹھیرایا ہے اللہ نے تم کو کفر اور فسوق اور اسیان اولائکہم الراشدون یہ لوگ یہی ہیں کامیاب فضل من اللہ و نعمتن یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت اور اللہ ہے جاننے والا اور حکمتوں والا تو پہلا قانون تھا یا پہلا دبت ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین عدی اللہ و رسولی دوسرا عدب تھا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفو اسواتکم فوق صوت النبي ولا تجارو لہو بالقول کہ جہر بعدکم لبعدن ان تحبت عامالکم وانتم لا تشعرون اور تیسرا عدب تھا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبین فتبینو ان تسیبو قوما بجہالت فتسبحو على ما فعلتم نادیمین اب یہ چوتھ عدب ذکر ہو رہا ہے وَإن من اگر دو گروہ مومنوں میں سے جنگ کرے تو فاصلے خوب نہما صلاح کر دو ان کے درمیان فہم بغت احدا ہما اگر صلاح کے بعد زیاتی کرے ایک ان میں سے دوسری پر تو فقاتل اللہ تبغی جنگ کرو اس گروہ سے جو زیادتی کرے حتیٰ تفیہ الى امر اللہ حتیٰ کہ یہ پھر جائیں اللہ کے حکم کی طرف اللہ کے فیصلے اور حکم کی طرف آ جائے فَإن فات اگر پھر گئے فاصلے ہو بے نہ تو پھر صلاح کیجئے ان کے درمیان بلاد پھر جائیں اگر پھر گئے اللہ کے امر اور قانون کی طرف تو پھر ان کے درمیان صلاح کیجیے بلاد انصاف کے ساتھ واکسی تو اور انصاف کیجیے ان اللہ, اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ الت صلح کی ان نمل مومن خواتن فاصل مؤمن تو بھائی بھائی ہیں تو صلح کرو ان کے ب... بینا اپنے خوبوں کے درمیان وطق اللہ, اللہ سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے اب پانچواں ادب یا قوم او اومن مسخرے نہ کریں قوم دوسری قوم کے ساتھ قریب ہے کہ ہوں یہ بہتر ان سے جن کے پیچھے تم مسخرے کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو ولا نسا من نسائن اور مسخرے نہ کریں عورتیں عورتوں کے ساتھ عورتوں کی تخصیص اس لیے کہ عورتوں مسخرہ بہت کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ استجاع آسائیں آسائیں اک کننا خیر امن ہننا قریب ہے کہ ہوں یہ جن کے ساتھ یہ مسخرہ کر رہی ہیں بہتر ان سے ان مسخرہ کرنے والیوں سے ولا تلمی ولا تنا بزو بل اور مت بند دام کرو اپنے ساتھیوں کو اور مت بگاڑو تم نام لا تنا بزو بل برے نام نہ لو کہ لوگوں کے نام بگاڑ کے برے برے القابات لیتے ہو بے سلس ملفسوق بادل ایمان بہت برا ہے نام فسق کا ایمان کے بعد وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جس کسی نے توبہ نہیں کی تو یہ لوگ یہی ہیں ظالم یَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ یہ چھٹا عدب ہے او ایمان والو خود کو بچاؤ بہت عمل کرنے سے گمان پر گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو گمان تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا یہاں گمان سے مراد گمان پہ عمل کرنا کہ جب تمہارے ذہن میں ایک گمان کسی کے بارے میں آئے اور تم اسے پھیلاؤ اور اس پہ عمل کرو اس کی تشہیر کرو تو ایسا نہ کرو او مومنو خود کو بچاؤ بہت عمل کرنے سے گمان پر یقیناً بعض گمان پہ عمل کرنا اس گناہ ہے بعض باز, باز گناہ نہیں ہوتا اور باز گناہ ہوتا تجسو اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو تجسس کسی کے عیوب کے پیچھے ہونا کسی کے عیوب معلوم کرنا اس کی تجلیل کے لیے بلاخ تب بازو کم اور غیبت نہ کرے بعض باز تمہارے بازوں کے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو لیکن تین قسم کے لوگوں کی غیبت جائز ہے قرطبی نے سولوی جل سفر دو سو اکیس پر حسن بصری کا قول ذکر کیا ہے سلاست اللہ عبۃ الحرما تین قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے غیبت گناہ نہیں ہے اور جن کے لیے عزت نہیں ہے ایک صاحب الحوائی خواہشات کتابار مبتدی بدتی اس کی غیبت جائز ہے اس کی کوئی عزت نہیں دوسرا والفاسق المجاہر وہ فاسق اللہ کے حکموں کو توڑنے والا علان اور تیسرا ولیمام الجائر ظالم بادشاہ اس کی غیبت جائز ہے یہ حسن بصری کا قول کرتبی نے ذکر کیا ہے اب گمان کی حیثیت کیا ہے گمان بھی چار قسم کے ہیں ایک زن باللہ و زن بل یہ واجبہ ہے اللہ پہ اچھا گمان مومنوں پہ اچھا گمان واجب ہے دوسرا زن حرامہ اللہ پر اور نیک کاروں پر بر برا گمان کرنا یہ حرام ہے اور تیسرا زن مندوبہ مندوب مستحب زن فاسق پر ظاہر اچھا گمان کرنا اور چوتھا زن یہ مسئلہ اجتہادیہ میں مباح ہے اور جو میں نے غیبت کے بارے میں کہا تو علماء تفسیر لکھتے من اخراجت بے دہ من اخراجت بے داتن دین الاسلام الح جس کسی نے بدعات نکالی دین اسلام کے غیر نئے نئے طریقے نکالے تو اس کی غیبت گناہ نہیں ہے اس کی غیبت گناہ نہیں ہے اسی طرح غیبت الستعانت على تغیر المنکر منکر کی تغیر میں استعانت غیبت کرنا ب ذکر ہی کسی کے ذکر سے تو یہ جائز ہے تیسری استفتا کے لیے ریبت جائز ہے کوئی مفتی سے فتوا مانگے تو استفتا کے لیے کسی کی ریبت جی وہ ایسا شخص ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہ جائز ہے چوتھی تحذیر المسلمین من الشر مسلمانوں کو ایک برے آدمی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت جائز ہے اور پانچواں وہ تاجر جو تجارت کرتے ہیں شریعت کے اصول کے خلاف ملاوٹ اور حرام معاملے کرتے ہیں تو ان کی غیبت جائز ہے اور حسن بصری کا قول تو آپ نے پڑھ لیا لہ سلی بید لیسا لاهل البدع غیبت ولایغتب بعضکم بعضا اور غیبت نہ کریں بعض باز تمہارے باजों کے ای یحب احدکم ان یاکل لحما خیه میتن فكرهتموه آیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ کھائے گوش اپنے بھائی مردہ کا فكرهتموه تو تم برا جانتے ہو اس کو تم اس کو برا جانتے ہو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو تم برا جانتے ہو وطق اللہ اور ڈر اللہ سے غیبت اتنا برا گناہ ہے اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کے بارے میں صحابے کرام آئے کہ ان کا روزہ بھی تھا لیکن ان کی حالت اب بگڑ رہی ہے تو نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ایک کاسا بھی لانے کو کہا تو اس ایک کو کہا اس میں کہ کرو الٹی کرو متلی کرو اس نے کی تو اس میں گوش کے ٹکڑے اور خون نکلا دوسری کو کہا تو اس نے بھی الٹی کی تو اس میں بھی گوش کے ٹکڑے اور خون نکلا تو ان کا تو روزہ تھا صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ گوش کہاں سے آیا یہ خون کہاں سے آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو تم اپنی دوسری مسلمان بہن کی بغیبت کر رہی تھی وہ یہی تھا ایحبو ایحبو اللہ اور اللہ سے یقینا اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا سولو گن خلق نہ میں نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے وہ جالنا و قبائل قبا اور ٹھہرایا ہے ہم نے تم کو شروب بڑے بڑے خاندان و قبائل اور قبیلے اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بس یہ پہچان کے لیے ہے فخر نہیں شعب بڑے خاندان کو کہتے ہیں قبائل چھوٹے چھوٹے اس میں پھر قبیلے ان یقیناً عزت من تم میں سے اللہ کے ہاں وہ متقیے تمہارے ہیں عزت تو تقویٰ کی وجہ سے ہے یہ ساتواں قاعدہ تھا امارت تق متقی کو ملے گی تو سات قاعدے اور آداب ذکر ہو گئے ان الله العلیم الخبیر بے شک اللہ ہے جاننے والا اور خبردار حالت الاراب وامنا کہتے ہیں یہ دیہاتی ہم ایمان لائے ہیں قلتو کہ یہ لم تو منو تم تو ایمان نہیں لائے ولکن قولوا اسلمنا لیکن کہو کہ ہم نے اسلام کو ماننے کا دعوی کیا ہے اسلمنا ایمان دل کی صفت ہے اسلام ظاہرا کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں تو یہ رد ہے منافقوں پر علما ید خول ایمان خلوبی کم اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر تم تابیداری کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی ولا کمشیا آمال تو اللہ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز بھی اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابیداری کی تو اللہ تمہارے عملوں کو یعنی عمل کے بدلوں کو بدلے کو کم نہیں کرے گا ذرہ بر بھی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولی یہ کامل مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے یقیناً کامل مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر سملم یرتابو پر شک نہیں کرتے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کرتے ہیں مالوں کے لگانے کے ساتھ اور اپنے نفسوں کو تکانے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ لوگ یہیں ہیں سچے قُلْ اَتْعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ یہ زجر ہے منافقوں کو کہ دیجئے آئے تم خبردار کرتے ہو اللہ کو تمہارے دین پر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے وہ کچھ جو زمینوں میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اور اللہ ہے ہر چیز کو جانن یہ جتلاتے ہیں تم پر کہ یہ اسلام لائے ہیں تو کل کے دیجیے اسلام کم اسلامکم مجد لا مجھ پر اپنے اسلام کو بلی اللہ بلّہ علیکم بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر انہدا کمبل ایمان کی ہدایت دی ہے تم کو ایمان کی ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے ان اللہ عالم ہو گئی بس سماواتی ول ارد جانتا ہے غب چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں واللہ والی بما تعملون یہ دعوے توحید تھا اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو تو صورت میں آداب سب علی اصلاح المعاشرہ ذکر ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف ولقرمجید بل ان جاءهم منذر منهم عجیب انجا منظر فقال الکافر شعیب سر اسے سور باسقات بھی کہتے ہیں سور مرسلات کے بعد نازل ہوئی ہے مکی صورت ہے چونتیس نمبر ہے نزول میں اور مذہب کی ترتیب میں پچاسویں صورت ہے قرآن کریم کی یہاں سے قرآن کریم کے چوتھے حصے کا پانچواں باب شروع ہو رہا ہے اور اس میں چار صورتیں ہیں قاف زاریات تور اور نجم ان چاروں میں قیامت کا بیان ہے سور حجرات میں آیت نمبر تیرہ میں فرمائے تو یہاں سور قاف میں آیت نمبر چونتیس میں متقی کی منزل بیان ہو رہی ہے یا سور قاف کی آیت نمبر اٹھارہ پہ ترقی ہے یہاں آیت نمبر سولہ میں وہاں آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا اللہ آسمان اور زمینوں کے غیب کو جاننے والا ہے تو یہاں آیت نمبر سولہ میں فرما رہے ہیں نہ علم اما تو صبی یا سور قاف میں توحید کا اثبات ہو سور حجرات میں توحید کا اثبات ہوا تو سور قاف میں قیامت کا اثبات ہے توحید کو ماننے والے کا قیامت میں کامیاب رہیں صورت سورت کا دعوی اثبات قیامت اور اثبات توحید بھی ہے ساتھ میں بلا دل سورت میں دعوے توحید آیت نمبر پینتیس میں ہے اور شرک فلم کی تردید دو جگہ ہے آیت نمبر سولہ اور آیت نمبر پینتالیس سورت میں شرک تصرف کی رد چار مقامات پہ ہے آیت نمبر چھ سات نو اور سولہ اور سورت میں اسماعی حوسنا باری تعالی کے بے حسف تکرار چار ہے کف عم دما شر الک جو اللہ نے تمہارے لیے قانون مقرر کیا ہے بس اسی پہ کھڑے ہو جاؤ یا قاف کزی الامر پورا ہو گیا فیصلہ اللہ کا والقرآن المجید شاید ہے یہ قرآن بہت بڑی شان والا تو جواب قسم معذوف ہے لطب آسن قرآن شاید ہے اس پہ کہ تم اٹھائے جاؤ گے قیامت میں بلاجیو انجا منظر یہ زجر ہے بے انکار بلکہ تعجب کرتے ہیں یہ کہ آ گیا ان کو ایک ڈرانے والا انہی میں سے فقال ال کا فرونا حادثہ عجیب تو کہتے ہیں کافر پھر یہ ایک چیز ہے عجیب اعزا متنا وکن ترابن یہ زجر بے انکار القیامہ آیا جب ہم مر جائیں اور ہو جائے ہم مٹی تو نب آسو پھر ہم اٹھائے جائیں گے ذالک رجعن بعید یہ تو واپسی بہت دور کی ہے حق سے جواب قدالم نامہ تنخس الردم یقیناً ہم جانتے ہیں اس کو بھی جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے وائندانہ کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس کتاب ہے ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والی بل کردبو بالحقی بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قرآن کو بالحق بالقرآن قرطبی کہتے لمہ جا ہم جب آ ان کے پاس فہم فی امر مریض تو یہ ہے ایک کام میں مریض مختلط گڑبٹ دیپ یو کار کی گڑبڑ گڑبٹ کار کی اللہ دینا د کتاب نا خواہ لمہ جا فہم فیا مریض تو یہ ہے ایک کام میں مریض ان بات میں پڑھے ہیں یہ الجھی بات میں الجھی بات گڑبڑ مختلف افل یہ اس بات قیامت پر دلیل ہے آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے اسمان کی طرف ان کے اوپر کیفا نہیں نہا کس طرح بنایا ہم نے اس اسمان کو وزیننا نہا اور مزین کیا ہے ہم نے اس اسمان کو امالہ من فروج نہیں ہے اس اسمان کے لیے کوئی دراڑ فروج چونندہ دراڑ ودد نہا اور زمین کو پھیلایا ہم نے بچھایا ہے ہم نے والقینہ فی ہا اور رکھے ہم نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ وامبتنافیہ من کل زوجن بہیجر اگایا ہے ہم نے زمین میں ہر قسم کے جوڑوں کو تازہ تازہ تب سیرت و ذکر علی کل عبد منیب یہ بیان ہے عقل مندی کا اور نصیحت ہے ہر ایک بندے کے لیے منیب عنابت کرنے والے ونزلنا من السماء ما مبارکاً اور نازل کیا ہے ہم نے اوپر سے بارش کو مبارکن برکتوں سے بھری ہوئی پانی کو برسایا ہے فمبت نہ بھی جناتی ہوں حب تو ہم اگاتے ہیں اس بارش کے ذریعے باغات و حب اور دانا کاٹا گیا ازر السدو وہ فصل کے جو کہ کاٹی جاتی ہے ورنخلا باسی قات اللہ تلنزیت اور کھجور لمبے لمبے اس کے لیے ہوں گے غنچے قریب قریب نوید رزق رزق یہ مفول لہو ہے مان کے لیے برساتے ہیں ہم یہ پانی رزق بندوں کے لیے واحد بلدتمیتا اور تازہ کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے گاؤں خشک کو زمین خشک کو کا داری کلخروج اسی طرح نکلنا ہے قبروں سے نبی علیہ السلات و السلام اکثر عید کی نماز میں یہ صورت پڑا کرتے تھے کذالک الخروج آج جس طرح اپنے اپنے گھروں سے اپنی حیثیت کے مطابق نکلے ہو کذالک الخروج اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے نکلو گے اب مثال اور تخفیف دنیاوی اور تسلی مبلغ کو قبط قبل قوم نوح جٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اپنے نبی کو رس نے, نے, نے, نے, نے, نے قومبا قوم وہ تباب چودہ بادشاہ جن میں پید آئے تھے تو ان سب نے جٹ لایا تھا کلن کا زبر رسول ان سب نے جٹ تھا انبیاء کرام کو سب نے جھٹلایا تھا انبیاء کرام کو توبا کی قوم تباب جو سرے صبا میں ان کا بیان ہوا کلن کا ضبر تو سب نے جھٹلایا تھا نبیوں کو نبیوں کو فحق وعید تو نازل ہو گیا اللہ گیا ان کے ساتھ میرا عذاب وعیدی عیدی آفا آئی بال آیا تھک گئے ہیں ہم پہلی پیدائش پر پہلی پیدائش پہ ہم تھک گئے افعینا بالخلق الاولی آیا تھک گئی زجر ہے ہم پہلی پیدائش پہ بلہم ہوں فیلپ سنگھ بلکہ یہ شک میں ہے اشتباہ میں ہے من خلق جدید دوسری نئی پیدائش سے پہلی خلق معرفہ ذکر کی بالخلق الاولی اول علی کے ساتھ اور دوسری پیدائش کو نکرہ ذکر کیا خلقن جدید تنکیر تنوین لت تو یہ پہلی پیدائش تو معروف ہے معلوم ہے دوسری پیدائش نہ معلوم ہے کسی کو اب پتہ نہیں کہ کب ہوگی کیسے ہوگی لیکن ہے تو ہے ایمان ہے دلیل آخری ولقت خلق نل انسان اور یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو ونالم اور ہم جانتے ہیں نفی شرخ فل ما اس کو تو بھی نفس ہوں جو وس وسے ڈالتے ہیں اس انسان کے دل میں اس کا نفس و نخ من حبل الورید اور ہم بہت نزدیک ہے اس انسان کے رگ حیات سے زیادہ حبل الورید امام راغب اصفہانی کہتے متصل بال قبیری ولقلب حبل الورید یہ وہ رگ حیات ہے جو جگر اور دل کو ایک دوسرے سے ملانے والی متصل بال قبیل قلب جگر سے خوراک دل کو جو پارسل ہوتی ہے وہ اس حبل الورید کے ذریعے آتی ہے اور بعض علماء ذکر کرتے یہ مجر روح ہے روح کے چلنے کی جگہ بدن میں حبل الورید اس میں روح ہوتی ہے یا ظرف کا ذکر ہے مراد اس سے مظروف ہے روح سے زیادہ نزدیک ہے کسی نے کہا یہ شارغ کنپرٹی کے پاس جو گئی ہوتی از یا تلق الق متلق یعنی جب لیتے ہیں دو لینے والے ان الیمینی و ان الشمالی قعيد دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوتے ما یلفظ من قول الا لدےہ رقيب عتید نہیں گراتا یہ انسان من قول کوئی بات لفظ کے تین گرانے کو عقل تتمرت و لفت النوا تو ہڈی گرانا لفست النوا میں نے کھجور کھا کے ہڈی کو گرا دیا ما یلفز من قول نہیں گراتا یہ انسان کوئی بات اپنے مو سے اللہ لدے ہی رقیب مگر اس کے پاس ہوتے ہیں نگے بان فرشت عتید تیار و جات سکرت الموت بالحق اور نزدیک آگئی جاعت ماضی بمانے مزارے لتحقق الوقوع آ جائے گی پریشانی موت کی سکرہ سلگید مرگ وہ نزع بالحق حق کے ساتھ ذالک کما کن تمن تیدیے وہ ہے جس سے تو بھاگنے والے تھے تو اس موت سے بھاگتا تھا یہ وہی موت ہے دیکھے اقرب علیہ من حبل الورید ایک بزرگ بہت عجیب بات کرتے ہیں اتسال بے, بے قیاس ہست رب الناس راب جان الناس یہ اتصال بے تکیف اور بے قیاس ہے لوگوں کا رب لوگوں کے ساتھ ہے اتسال بے تکیف بے قیاس فِي ذَلِكَ يَوْمُ الوعید پھوک مار دی جائے گی سور میں اور یہ ہے دن وعدے کا وجات کل نفس محاسائی سائق و شہید آ جائے گا ہر ایک نفس ایک کے ساتھ ہوگا ایک سائق اس کو بگان شڑول کے اس کو بگانے والا سائق و شہید آ جائے گا اس کے ساتھ آ جائے گا ہر ایک نفس اور اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا و شہید اور ایک گواہ احوال بتانے والا ایک قائد ہوتا ہے جانور کو رسی کے سے پکڑ کے کھینچنے والا ایک سائق ہوتا ہے جو جانور کو آگے کر کے خود اسے ہانک کے تو سائق ہانکنے والا شہید گواہ کرنے والا حوال بتانے والا هذا کہے گا اس کو یقیناً تھے تم غفلت میں اس دن سے تو فکشفنا ان کا کا دور کر دیا ہٹا دی ہم نے تجھ سے ریتا کا تیرے آنکھوں کا پردہ فبس اليوم حدید تو نظر تمہاری دیکھ لو تم آج کے دن تیز تیز نظر تمہاری تیز حدید لوہے کو کہتے وَقَالَ قَرِينُهُ اور کہے گا ساتھی اس کا بھادہ فرشتہ جو اس کے ساتھ مقرر تھا وہ کہے گا اس کو هادہ مَا لَدَيْا عَتِيد یہ وہ عذاب ہے جو میرے پاس ہے تیار فی جہنم دال دو اس کو جہنم میں القیاء تسمیہ لتقرار دو ڈال, دو ڈال, دو ڈال دو ڈال دو ڈال دو اس کو جہنم میں فِي قُلَّ كَفَارِنْ ہر ایک کفر کرنے والا زدی زد عینعنی دہینادی منعیل للخیر معتد مریب منع کرنے والا خیر سے حد سے تجاوز کرنے والا مریب شک کرنے والا الذي وہ جعال ما اللہ الہاں آخرہ جس نے ٹھرایا تو اللہ کے ساتھ آجت روا دوسرا فالقیہو فی العذاب الشدید تو گراد اس کو عذاب سخت میں قال قرینوہو کہے گا ساتھی اس کا دنیا والا ربنا ما ضغيتوه اے میرے رب میں نے گمراہ نہیں کیا تھا سرکش نہیں کیا تھا اس کو ولکن کان فی ضلال بعید لیکن تھا یہ گمراہی دور میں قال لا تختصموا لدیا تو کہے گا فرمائے گا اللہ جھگڑا نہ کرو میرے ہاں یہ پہلے آیت نمبر 22 میں فکشفنا عن کا غیتا کا فکشف نان کا اشتغاہ لو بالمل محسوساتی بد دنیا تو جو عالم اب عالمحسوسات عالم بد دنیا جو تم عالم محسوسات دنیا میں دنیا میں مشغول تھے وہ پردہ تجھ سے ہٹا دیا گیا قال اللہ فرمائے گا لا تختم لدیا جھگڑا نہ کرو میرے پاس وقت قدم تو لئی اور یقینا پہلے بھیجی تھی میں نے تمہارے طرف ڈرانا ما یبدل القول لدی وما انا بزلہ من للعبید اور نہیں بدلتا ہو کم میرے ہاں اور نہیں ہمیں کچھ بھی ظلم کرنے والا اپنے بندے پر ویوما نقول اور یاد کرو وہ دن کہ ہم کہہ دیں گے جہنم کو آیا بھر گئی ہو تم وتقول اور کہے گی جہنم حل من مزید آیا ہے اور آیا ہے اور حدیث میں آتا ہے حتا تزال جب, جب بار قدم اپنا قدم اس جہنم پہ رکھ دے گا تقول تو جہنم کہے گی باس باس تو یہ نہیں کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا معنی تحت قدمی ہی اپنے قدم کے نیچے جو زلیل مخلوق تھی وہ شیطان اس کو رکھ دے گا اس کو ڈال دے گا اصل خوراک تو جہنم کی وہی ہے اب بشارت وزلی فت غیر بعید۔ اور نذکر دی جائے گی جنت متقیوں کے لیے بغیر ابائد نہیں ہوگی یہ دور اور کہا جائے گا ان کو ها زامات وعدون لكل ابواب حفیظ یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس ابواب کے لیے پھرنے والے کے لیے اللہ کی طرف حفیظ نگہبان جو اللہ کے حکموں کی نگہبانی کرتا تھا من خشی الرحمن بالغیب جو ڈرتا تھا مہربان ذات سے ندیدہ وجاب قلب منیب اور آیا تھا اس دل انعبت والے کے ساتھ اسے کہا جائے گا ادخلو حابی سلام داخل ہو جائے اس جنت میں سلامتی کے ساتھ الخلود یہ دن ہے ہمیش گیری کا لهم ما ان کے لیے ہوگا وہ کچھ جو یہ چاہیں گے اس جنت میں ولادینا مزید اور ہمارے پاس ہے مزید نعمت ہے وہ مزید کیا ہے دیدار الہی جو جنت کی نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے اب تخفیف دنیاوی پھر کم اہلک نہ من قرن اور کتنے زیادہ ہلاک کیے تھے ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سخت ہے ان سے پکڑنے کے لحاظ سے بلاد پھرو, پھرو ان شہروں میں حل مم محیث تو پھرو تم ان کے شہروں میں ان کے گاؤں میں آیا ہے کوئی جگہ پناہ کی اب صدق قرآن کریم کا اور ترغیب اِنَّ دل دل قلب قلب کسی کا ہوتا ہے قلبٌ منیبٌ دل ہو پاک اور انابت والا اور رکھتا ہو یہ کان القاط و گرانے کو کہتے نہیں کان متوجہ کیے ہوئے ہوں اس نے وہ شہید اور ریو متوجہ حاضر ذہن تو یہ تین باتیں قرآن کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور خیر اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے تین ضروریات تھی ایک قلب ذکی اور منیب دوسرا علقاء لب بند گوش بند چشم بند گرنیہ بے سر حق بر من بے تو اور کچھ نہیں سننا قرآن کے وقت وہ شہید اور توجہ اب دلیل عقلی ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام یقینا پیدا کیا ہے ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے 6 لمحوں میں وما مسنا ملغور نہیں پہنچا ہم کو کوئی بھی تھکان نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ لوگ ہاں حدیث میں آتا ہے من ختم القران في اقل من ثلاث فلم يقرا جس نے تین دن سے کم کم قرآن کو ختم کیا تو اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے بس صرف الفاظ پڑھ رہا ہے وہ وہ شہید تو نہیں ہے فصبر اعلیٰ مایہ کو یہ تسلی ہے صبر کیجیے اس پر جو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مقولہ حذف ہے کی وجہ سے بہت کچھ کہتے ہیں وہ سب بھی اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صفات کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقت پاکی بیان کیجیے اللہ کی اور ستاروں کے گرنے کے وقت ادبار یا سجدوں کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد اللہ کی پاکی بیان کیا کرو وسط میں یوناد المنادی اور کان رکھو شوق سے سن لو اس دن کی حالت کو یہ واقعہ اور یہ حالت سن لو اس دن کی حالت کو سن لو المنادی جب آواز دے گئے قریب نزدیک جگہ سے یوم اس دن یہ سنیں گے چیخ کو حق کے ساتھ ذالک یوم الخروج یہ دن ہے نکلنے کا قبروں سے دعویٰ ہے سانین پہلے کہا کا کر دال تو یہاں فرمایا ذالک یوم الخلو اب دلیل یقینی ون یقیناً ہم زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور ہماری طرف ہی واپسی ہے یوم تشقم یاد کرو وہ دن کہ پھٹ جائے گی زمین ان سے جلدی سے زمین اچانک ہی پھٹے گی خبریں اور خبروں سے یہ نکلے کہ ضالح حشر علیہ سیر یہ دعویٰ ہے سال سن یہ حشر ہوگا جمع کرنا ہوگا ان کا ہم پر بہت آسان پہلے فرمایا کا ذالی خروج پھر فرمایا ظالی قیوم الخروج اب فرما رہے ظالی کا نا عالم بما نا تسلی ہم جانتے ہیں وہ اس کو جو یہ کہتے ہیں ومان تعلمی بھی اور نہیں ہے آپ ان پر زور کرنے والے جب باہر زور کرنے والے نہیں فضب کر من قرآنی وعید تو نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے من اس کو یا خواف وعید جو ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے یعنی فائدہ تذکیر بالقرآن کا ہوگا میں خاف عید اس کو جو ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے تو صورت میں اس بات قیامت تھا اور تین دفعہ دعویٰ تھا کا ذالی کل خروج ذالی الخروج یا ذالک کا حش نالینا یسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْجَارِيَاتِ زاریاتی فَالْمُقَسِّمَاتِ فل إِنَّمَا وقرا فل وَإِنَّ الدِّينَ فل مقصماتی واقعت مکی صورت ہے صورت الاحقاف کے بعد نازل ہوئی ہے ستاست نمبر ہے نزول میں اور مصحف کی ترتیب میں اکاون نمبر پر ہے سور قاف کے بعد لگی ہے سور قاف کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک سور قاف میں فرمایا کزالی کل خروج تو یہاں فرما رہے ان نماتو ادون صادق۔ وہاں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا تو یہاں مقصد پیدائش بیان ہو رہا ہے آیت نمبر چھپن میں <تصفح> یاسر قاف میں اس بات قیامت کے لیے ایک شاہد تھا و المجید تو یہاں چار شواہد ہیں ذروافل حاملات وکرافل جاریاتی چار شواہد یا سور قاف میں توحید کا دعویٰ تھا فسبح بحمد ربک تو یہاں فرمایا ففر رو قاف میں اقوام مقزبہ کا مقصبہ کا بیان تھا اجمالن تو یہاں ان جٹلانے والوں پانچ قوموں کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے یا سور قاف میں دلت ہی عالت توحید تو یہاں بھی ماقبل پر ترقی ہے دلائل لالت توحید کثرت کے ساتھ علامہ سبقہ سورت کا دعویٰ اس بات قیامت بد ترقی سورت میں توحید کا دعویٰ پچاس اور اکاون نمبر آیت میں ہے اور شرک فل عبادت کی تردید آیت نمبر چھپن میں ہے سورت میں اسماء حسنا باری تعالی کے بحس بد تکرار چھ ہیں 6 نام ہیں اللہ رب کائنات کے وَالزَّارِيَاتِ ذر فل وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ رن فل جاریاتی رن یا تو یہ صفات ہے ہواؤں کی اور یا یہ صفات ہے ملائک کی یا موصوفات متعددہ کی زاریات ہوائیں حاملات بادل جاریات کشتیاں اور مقسمات سے مراد ملائق ہیں تو وس زاریاتیا شاید ہیں بکھیرنے والی ہوائیں بکھیرنے کے ساتھ یا بکھیرنے والے فرشتے بکھیرنے کے ساتھ فل حاملاتی پس اٹھانے والی ہوائیں بادلوں کو بوجھ کو بادلوں کے بوجھ کو یا اٹھانے والے فرشتے اللہ کے حکم کو باری باری بوجھوں کو فل جاریاتی پس چلنے والی آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہوائیں یا فرشتے یا کشتیاں پھل مقصمات یا مراپس بانٹنے والی اللہ کے حکم کو ہوائیں جو بادلوں کو بانٹ لیتی ہیں یا فرشتے اللہ کے حکم کو بانٹنے والے یہ سب شواہد اس پر ہیں کہ انما تو عدون اللہ صادق یقیناً وہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے خام خواہ سچائے انت دینہ لواقع اور یقیناً قیامت جزا اور سزا کا دن خامخا واقع ہونے والا ہے داتو کی اور شاہد ہے آسمان ذات الحبو کی جالی دار یہ اس بات پہ سالت پیشوائے یا ستاروں والا یا خوبصورتی والا ذات الحبوق حبوق اصل میں کھڑے پانی میں جب پتھر پھینکو تو وہ ارد گرد جو لہریں بن جاتی ہیں جال سا اسے حبک کہتے ہیں یا فصل میں جو راستہ ہوتا ہے پیدل چلنے کا باریک اسے حبک کہتے ہیں ان نہ کملفی قول مختلف یقیناً یہ ہے خام ایک قول میں مختلف جو کہ مختلف ہے یو مختلف اقوال ہیں ان کے کوئی کیا سا عقیدہ اپنی مرضی کا کسی کا کیسا یو او ہو یہ پھرتے ہیں نبی کی اتباع سے پھرتا ہے نبی کی تابے سے من وہ افکا کا جس نے قرآن پہ جھوٹ بولا سون یو فقوان ہو مختلف اے متناقز اقوال قرآر وحیت قرآنی بہرالعلوم صبر سمرقندی میں فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں ان کی اقوال مختلف ہیں متناقض ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے کیونکہ ان کا قرآن کے بارے میں اپنے اقوال میں اختلاف ہے قتلہ بمانے لعینا ابن عباس فرماتے ہیں قتل الخراسون لانت کی جائے ہو جائے لانت نازل ہو جائے الخر راسون اٹکلیوں پر خراس بے سوچے سمجھے بے دلیل بات کرنے والے اللہدین وہ خر راسون فی غمرت انصاحون کے یہ ہیں اپنی مستی میں غافل یسلون ایاں نیوم الدین پوچھتے ہیں یہ کب ہوگا قیامت کا دن یوم ہم عالنار یفتنون اس دن یہ لوگ ہوں گے جہنم میں یفتن بھونے جائیں گے یفتنون معذبون ان کو سزا دی جائے گی ذوق اور کہا جائے گا ان کو یہ زجر تھی منقرین قیامت کو یسون کا یوم الدین کب ہوگا قیامت تین کہا جائے گا زو کو فت ن چکھ لو اپنے شرک کی سزا کو تم بھی تستاجلون یہ وہ عذاب ہے کہ تم اس جلدی کیا کرتے تھے بشارت بے شک متقی ہوں گے جنتوں اور چشموں میں لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کے جو دے گا ان کو ان کا رب یقینا یہ تھے اس سے پہلے محسنین احسان کرنے والے محسنین سنت کے متبین کانو کلیلم تھے یہ بہت تھوڑے رات سے آرام کرنے والے و بلاس ہارم یست اور صبح کے وقت یہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے وفی اموالم حق اللہ ساحل اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والا محروم بلس ہار سد صخیر کو کہتے ہیں سہار چلو صلی اللہ اس کو اصہار کہتے ہیں وفیلار دیات اللم اور زمین میں نشانیاں تھی اللہ کی قدرت اور توحید کی یقین کرنے والوں میں کے لیے وفیان فسکم اور تمہارے نفسوں میں بھی افلا تب سیرون و تم نہیں دیکھتے ہو سما ئے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے ومات و اور وہ کچھ بھی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے فص سما ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اجعلو رزقكم فی قلب الرجل عندما انسان کا دل وہیں لگا ہوتا ہے جہاں اس کا رزق اور حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو تم نے اپنا رزق آسمان میں جان اور مان لیا تو تمہارا دل آسمان والے کے ساتھ لگ جائے گا فو رب تو قسم ہے آسمان کے مالک کی والارد اور زمین کے مالک کی انہو لحقن یقینا یہ آسمانی رزق حق ہے یا یہ قرآن حق ہے یہ نبی علیہ السلام حق ہے مِسْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ اس کی طرح کہ تم باتیں کرتے ہو تمہاری باتوں کی طرح یہ بھی حق ہے حَلْ عَتَاكَ حَدِيثُ زَيْفِ عِبْرَاهِيمَ الْمُقْرَمِينَ یہ اب گزرے ہوئے بہادروں کے واقعات نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے ذکر ہو رہے ہیں, آیا آئے ہیں آیا ہے آپ کے پاس واقع اور بیان مہمانوں کا ابراہیم علیہ السلام کے المکرمین جو عزت مند تھے دخل علیہ جب داخل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر فقالو تو کہا انہوں نے سلامن السلام علیکم سلام تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمائے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ آپ پہ بھی سلام قومم منکرون تم قوم ہو ناشنا فراغ الا اہلی تو آگئے اپنے اہل کے پاس فجاہ بِعِجْلٍ سَمِينَ تو لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ سمین دوسری جگہ قرآن حنیس کہتا ہے بچڑا تھا موٹا تازہ بھی تھا اور گھونہ ہوا بھی تھا فکر بہ الیہ تو کیا یہ ان کی طرف خال کلون تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ تم نہیں کھاتے ہو کھانا نہیں کھاتے ہو یہ کھاؤ نہ تمہارے لیے تیار کیا فوج سمین کیونکہ اس زمانے کی یہ عادت تھی اہل زمانہ کی جب کوئی کسی کو ذر رسائی کے لیے آتا تھا تو اس کا کھانا نہیں کھاتا تھا نمک نہیں کھاتا تھا ایک عالم سے کسی نے کہا تھا جی میں یہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے اس نے کہا چھ کام کر لو تمہیں اللہ بچا دے گا ایک جب تم گناہ کرو تو تم اللہ کا رزق نہ کھاؤ جس کی نافرمانی اور خلاف کرتے ہو اسی کا کھاتے ہو یہ بے مروت کام ہے اس نے کہا تو کیا کھاؤں گا سب کچھ تو اللہ ہی کا تو جب اللہ کا کھاتے ہو تو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کیوں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو فوج سمن ہم خیفت چھپا دیا ان سے خیفت ڈر اور زبان سے کہا بھی انام منکم وجیل ہم تم سے ڈر گئے ہے کالو تو انہوں نے کالا تخف مت ڈریے و بشروب غلام عالیم اور خوشخبری دے دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے سمجھدار کی دیکھے فوراً جا کے بچڑا ذبح کر کے موٹا تازہ اسے بھون کے لائے علماء نے یہاں ضیافت کے آداب ذکر کیے ہیں پہلا ادب تسلیم ہے تسلیم المزیف علی الزیف مرحبا میزبان مہمان کو مرحبا کہے گا خیر خیرے ہر کل ویل ویلکم دوسرا القاو بلوجل حسن اچھے چہرے کے ساتھ مہمان کے سامنے ملنا خوش اخلاقی کا اظہار مسکراتا چہرہ تمہارے حالات جس طرح بھی ہو لیکن تم نے چمکتے ہوئے ماتھے کے ساتھ مرحبہ کہنا ہے مہمان کو القاع بالوج الحسن تیسرا وول مبالغہ توفی کرامی قال سلامن مہمان کے اکرام میں مبالغہ کرنا سلامن کہا تم پہ سلامتی ہو پہ سلامتی تو حد درجے مبالغہ کرنا مہمان کے اکرام میں چوتھا تاجیل المزیف میزبان مہمان کے لیے مہمان نوازی کرے گا جلدی جلدی یعنی کہ ان کو بیٹھا کے تو کہیں آسر کے وقت ان کے لیے کھانا لے کے آ جائے نہیں تاجیل المزیف ضیافت فراغ الفا تاکیب مال وصل کے لیے جلدی گئے گھر جلدی سے بچڑے کو ذبا کر لیا اور بچڑا کچا جس کا گوشت جلدی پکتا ہے نرم ہوتا ہے پانچواں الزیف میزبان مہمانوں سے جائے گا ان کو تھوڑا سا اکیلا بھی چھوڑے گا اس لیے استری بما بیما من الحیاء ہو اس لیے کہ یہ مہمان تھوڑی سی استراحت کر لے آرام کر لے میزبان کے سامنے تو سیدھے بیٹھے ہوں گے تو میزبان انہیں اکیلا چھوڑے گا کہ وہ مہمان آرام کر دیں اور جو حیا کی وجہ سے نہیں کر سکتے میزبان جب چلا جائے گا تو مہمان وہ بھی اپنی آرام کے لیے کرے گا ٹیک لگا دے گا پاؤں لمبے کر دے گا ذرا سل لیٹ جائے گا چھٹا ادب ضیافت کا ویکد متعمام طعام مہمانوں کے لیے لے کے آئے گا یعنی کہ مہمانوں کو کہ آئیے جی ڈائننگ ٹیبل پر جتنی یہ لوگ ترقی کے نام پہ آگے بڑھ رہے ہیں اتنی جہالت میں جا رہے ہیں کھانا مہمان کے لیے لے کے آئے گا ہمارے پٹھانوں میں یہ رواج بہت اچھا ہے ہاتھ دھونے کا پانی بھی وہی مہمان کے لیے مہیا کیا جاتا ہے جہاں اسے کھانا دیا جاتا ہے اسی جگہ میں بیٹھا ہوگا مہمان ہاتھ دھونے کا پانی بھی لایا جائے گا کھانا بھی پیش کیا جائے گا اسی جگہ یعنی کہ مہمانوں کو کھانے کے پیچھے در پھر پھراؤ اور ساتواں خوراک ان کے سامنے رکھے گا سے بار بار نہیں کے گا کھاؤ کھاؤ کھاؤ کیونکہ وہ حیا کی وجہ سے پھر نہیں کھائے گا ہاں اتنا کہے گا کیوں نہیں کھاتے جناب آپ لے, لے نہیں کیوں نہیں کھاتے آٹھواں ادب وہ سرو رو بھی اکلیم لاکما لا رفی باد البخال جب مہمان کھانا کھائے تو میزبان اس پہ خوشی کا اظہار کرے یہ نہیں کہ مہمان کے کھانے کے وقت مذبان کے ماتھے پہ بل پڑے جیسے آج کل بعض بخالہ کرتے من النظر الہ لقمات الزیف سراج الملیر میں خطیف صاحب نے یہ آٹھ آداب ذکر کیے ہیں زیافت کے آٹھ آداب کیا کمال کیا ہے بہت میمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں بھی یہ صفت عرب اور پتھان یہ ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ وعلا جمیل انبیاء وعلا نبینا السلوات والتسلیمہ قالوا لا تخف انہوں نے کہا مت ڈر یہ وبشروا بغلام علیم تو خوشخبری دے دی ان کو ایک لڑکے کی سمجھدار فاقبلت امراته تو سامنے آ گئی بیوی بی ابراہیم علیہ السلام کے ابھی تک پردے میں تھی کیونکہ مہمان ناشنا تھے تو ان سے پردہ تھا فی سرت سرہ سیحہ کو کہتے ہیں قرطبی نے کہا فی سرت مارتی ہوئی چیخ میں باہر نکلے فسكت وجهها تو اس طرح مارا اپنے چہرے کو سکت وجہ ہا وقالت آجوز ناقیم اور کہا میں بوڑی ہوں بانج میرا کیسے بیٹا ہوگا قالو کذالی کی تو فرشتوں نے کہا اسی طرح ہوگی تو کہا ہے رب نے تیرے رب نے یقیناً وہ اللہ ہے حکیم علیم حکیم العلیم حکمتوں والا اور جاننے والا قال فما خدبوکم ایوہ المرسلون تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا حالت ہے تمہاری اور او بیجے ہوو اور کیا کام ہے قالو تو انہوں نے کہا یقینا ہم بھیجے ہوئے ہیں مجرم قوم کی طرف اس لیے کہ ان پر پتھر من تین کیچڑ والے مٹی سے جو پتھر بنے وہ مٹی وہ کیچڑ جو آگ میں پکائی جائے اس کے برتن کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں آگ میں پکی ہوئے وہ کیونکہ جو چیز آگ میں پک جائے تو اس کا اثر بہت خطرناک ہوتا ہے جلن ہوتی ہے مصحف ہوا متن اس کا زخم جلدی اچھا نہیں ہوتا نشاندار ہوں گے تیرے رب کے حال مشرقوں کے لیے تو نکال دیا ہم نے فاخرج نامن کا نہ من المن تو نکال دیا ہم نے اس کو جو تھے اس گاؤں میں مومنوں میں سے فما وجدنا غیر بیت من المسلمین تو نہیں پایا ہم نے اس گاؤں میں بغیر ایک گھر کے مسلمانوں کے صدوم میں بھی موسیٰ موسیٰ بھی جب بھیجا تھا ہم نے اس کو فرعون کی طرف مبین واضح دلیل کے ساتھ اللہ بھی رکنی ہی اے ماں رکنی ہی یا رکنی ہی پھر گیا فیرون بی رکنی ہی اپنے پہلو کے ساتھ یا ما ارکانی ہی پھر گیا فرون اپنے ارکان اور لشکر کے ساتھ اس نے منہ مو موڑا اپنے زور پر یا منہ مو موڑا اپنے ارکان اور لشکر کے ساتھ علیہ السلام کی تات سے منہ مو موڑ دیا وہ خال اور اس نے کہا شاہر یہ تو جادوگر ہے او مجنون یا پاگل ہے فاخنا ہو تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اس کی لشکر کو بھی فنا بزنا ہوں فلیم میں تو گرا دیا ہم نے اس کو دریا میں ان کو دریا میں وہ ہوا معلیم اور یہ بڑا تھا ملامت سے ملامت تھا وفی عاد ان اور قوم عاد میں بھی نشانی عبرت ہے ادار الریحہ جب بھیجی تھی ہم نے ان پہ ہوا طوفان علاقیم بے خیر عقیم اصل میں بانج کو کہتے ہیں بے خیر بے خیر ہوا ہم نے بھیجی تھی ماتذ اور نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو بھی یہ ہوا جب آ جاتی تھی آلیہ اس پر اللہ جتوں کر مگر پھیرا دیتی تھی اس چیز کو کر ر کر ریم ایرے تسوئی پشاند ایرے راک کی طرح کر ڈالتی تھی اس کو جیسے چورا شاہ صاحب نے لکھا ہے راک چورا وغیرہ و فی سمود اذ قیل اور سمودیوں میں بھی نشان ایبرت ہے جب کہا گیا تھا ان کو تمتعو حتا حين فائدہ حاصل کرو ایک وقت کی تک ف اتوا ان امر فرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے فا خذتہم الصایقت تو پکڑ لیا ان کو چیخنے وهم ينظرون اور یہ تھے دیکھنے والے فمستطاعون من قیام تو یہ طاقت نہیں رکھتے تھے پھر کھڑے ہونے کا وما كانوا منتصرین اور نہیں تھے یہ بدلہ لینے والے قومن قبل اور قومن اس سے پہلے کرنے والے اللہ کے حکم کو توڑنے والی وامان بنایا ہم نے اس آسمان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے اور یقیناً ہم وسعت لانے والے ہیں لمح بے قادر ہم قدرت رکھنے والے ہیں ولادف رشنا اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے فنی عمل تو کیا خوبصورت بچھانے والے ہیں مہد بسترے کو کہتے ہیں فرش فرش تو آپ جانتے ہو زینی اور ہر قسم کی چیز ہر چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے جوڑے جوڑے دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے نا تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہے دنیا کا جوڑا آخرت ہے لال تزکر خا مخا کے تم نصیحت حاصل کر لو ففرو اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف ففرو مم مشاغل الدنیا اللہ یا من الہات الباتلتی اللہ الہ باطل سے اللہ کی طرف دوڑو دوڑو دوڑو صوفیا کی کتابوں میں مستقل باب ہوتا ہے اہل سلوک اہل تصوف باب بانتے ہیں فالفرار الی اللہ اللہ کی طرف دوڑنا اور بھاگنا تو اس کے نیچے پھر آداب ذکر کیے جاتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی طرف دوڑا جائے اندر یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے من اللہ کی طرف سے یا من میں ہوں تمہارے لیے من عذابی ہی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ظاہر اللہ اور نہیں تھراؤ اللہ کے ساتھ الہ دوسرا انی لکم من هو نذیر مبین یقینا میں ہوں تمہارے ساتھ ڈرانے والا ظاہر کا تسلی ہے اسی طرح جس طرح تیرا خلاف کرتے ہیں یہ ظالم اسی طرح ما اتل الذين من قبلهم من رسول نئ آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے مر رسول ان کوئی رسول الا قالوا ساحر او مجنون مگر کہتے تھے یہ کہ یہ ساہر ہے یا پاگل ہے نبی کے بارے میں اس طرح گستاخانہ الفاظ اور القابات استعمال کرتے تھے اتواسو بھی آیا انہوں نے وسیعت کی ہے اس پر بلہم قوم انتواغون بلکہ یہ قوم ہے سرکش فتولا عنہم فمانت بی ملوم تو مو پھیر دیجئے ان سے نہیں ہے آپ ملامت یہ تسلیتی وَذَكِّرْ فَإِنَّا الزِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کیجئے یقینا سورقاف میں ذکر ہوا وہ فذکر بالقران میا خافو وعید تو نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے فعل الذکر یقینا نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے مومنوں کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبود اور نئی پیدا کیا ہم نے جنات کو اور نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں ما اريد منهم من رزق انسو جن کی پیدائش کا مقصد ليعبودون ہے اسی لیے جامی نفخات الانس میں کہتے ہیں لام تالیل یابود یا کلون را نہ کرد کی پیدائش کی علت والا لام اللہ نے یابود پہ داخل کیا ہے تو یا را نہ کرد یا کلون نہ بناو اس سے یابود سے کہ کھاؤ پیو بس یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے یابدون ایک عبادت کا معنی اقصہ غایت الخضوی والتزللی دوسرا عبادت کا معنی میں نے نہیں پیدا کیا انسو جن کو اللہ لیابدون ابن عباس فرماتے ہیں اللہ لیوحدونی اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری توحید کو مان لے توحید کو مان لے لیابدون لیوحیدون یا تیسرا معنی مفسرین کرتے یا ابودون عبادت بمانے بندگی بندگی بمانے قانون کی پابندی شیخ ولی اللہ شہید رحمت اللہ علیہ کابل گرامی وہ یہ معنی بہت زور سے کیا کرتے تھے اللہ کے قانون کی پابندی کے لیے اللہ نے ان سوجن کو پیدا فرمایا یا ایک معنی صوفیا کا ہے صوفیا کے کہتے کہتے لی اے لیا میں نے نہیں پیدا کیا انسان جنات کو اور نہ انسانوں کو مگر اس لیے کہ مجھے پہچان لے یعرفونی مجھے جان لیں, مان لیں میرے حق کو جان لے اور مان لیں یہی پیدائش کا مقصد ہے کرتبی نے یہاں فرمایا وکال علی خلق الجن وال عبادت میں نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ حکم کیا ہے میں نے ان کو عبادت کا لیا بودھ ما ارید منہم مررسطن میں مَن ارادہ نہیں کرتا ان سے مررسطن رزق کا لہم ان کے لیے کہ لوگ اپنے لیے خود رازق بن جائیں نہ میں ارادہ نہیں کرتا میں نے ارادہ نہیں کیا ان, ان سے مررسطن رزق کا ان کے لیے وما ارید ایت عیمون اور نہ ہی میں ارادہ کرتا ہوں کہ یہ رزق دیں گے خوراک دیں گے میری مخلوق کو نہیں نہ اپنے رازق نہ مخلوق کے رازقین کا, اور دوسروں کا سب کا راز الرزاق بے شک اللہ یہی ہے رازق رزاق مبالغ کسی کا سب کو رزق پہنچانے والا مامن دا بطن فی الد اللہ اللہ رزقها ذو القوت المتین طاقت والا ہے بہت زہراور فعین ہے بس یقیناً گناہوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے مشرک فلاس تاجلوم تو یہ لوگ جلدی نہ کریں فوائل تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان ان کے کے اس اس دن میں ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یو وعدے سے یا یو وعید سے ڈرایا جاتا ہے ان کو سے تو صورت میں اس بات قیامت تھی بےترقی علامہ سبقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما لَهُ مِن دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا سورة التور مکی صورت ہے سورہ اسجدہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے چھہتر نمبر پہ ہے نزول میں اور باون نمبر ہے مصحف میں سورہ لگی ہے سورہ زاریات کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورہ زاریات میں فرمائن نماتو آدون لصادق تو فرماتے ہیں انبی ربک لواقع آیت نمبر سات سور زاریات میں آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر تھا تو یہاں فرمایا پیدا ہوئے ہیں لیکن فنا بھی ہوں گے یوم تمور ماورن فنا کا ذکر ہے یا سور زاریات میں بشارت تھی اجمالن اور متقیوں کی صفات تھی تفصیلی تو یہاں بشارت ہے تفصیل سورہ زاریات میں اس بات قیامت کے پانچ عقلی دلائل تھے تو یہاں تین قسم کے دلائل ہیں عقلی نقلی اور وحی سورہ زاریات میں دعوے توحید تھا تو یہاں فرما رہے ہیں یہی توحید کامیابی کا سبب ہے نا آیت نمبر اٹھائیس میں نام قبل رحیم <الرَّحِيم> سورہ تو سورے تور میں پندرہ سینتالیس کی, کی تفصیل ہے یہاں نو میں وہاں آیت نمبر چھ کی ترقی ہے یہاں آیت نمبر آٹھ میں سورہ زاریات کی آیت نمبر چھپن ستارہ اور پچپن تسلی ہے یہاں آیت نمبر انتیس میں سورت کا مقصد اور دعوی اثبات قیامت اور وقوع عذاب کا بیان دلیل نقلی و کتاب ان مسدور دلیل مرفو دلیل عقلی ہے شاید ہے کوہ تور ذکر مکان کا مراد مکین شاہد ہے موسیٰ علیہ سلام یا مقام وحی کا موسی علیہ السلام کا کوہ طور گواہ ہے و کتاب المستور و کتاب لکھی ہوئی تورات فلالواح لکھی تھی مستور فرقم منشور ان صحیفوں میں منشور بکھرے ہوئے بکھرے ہوئے صحیفوں میں لکھی گئی قصادہ ورق میں وال بیت المامور گھر بھرا ہوا فرشتوں سے بیت المامور بیت اللہ سے بالکل سیدھا ساتویں فرشتوں کا قبلہ ہے حدیث میں آتے ہیں بیق وقت ستر ہزار فرشتے اس سے تواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ جس فرشتے نے طواف کر لیا تو قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا اتنے فرشتے معراج کی رات نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ بیت المعامور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی انہوں نے وہ سب اور وہ چھت اٹھائی گئی اونچی کی گئی مرفور اونچی چھت شاید ہے البہر المسجور اور وہ دریا مسجور بھرا ہوا مملو یا مسجور سوکھا گیا یہ ازداد سے ہے ازداد انسما کو کہتے ہیں جس میں مانا زدین مراد ہوں تو یہاں بھی مان زین مراد ہوتے ہیں ایک معنی بھرا ہوا اور دوسرا معنی سوکھا ہوا یہ سارے شوائد ہیں کس پر انزاب عربی خلا واقع جواب قسم ہے یقیناً عذاب تیرے رب کا خامخا واقع ہونے والا ہے مالحوم نہیں ہوگا اس عذاب کے لیے کوئی دفع کرنے والا ہٹانے والا یوم تمور اس سما مورا حالت قیامت کی جب کہ روان کر دیا جائے گا آسمان کو مورا روان کرنے کے ساتھ مور اصل میں دوران کو کہتے ہیں مور سے مراد موج ہے اور آس سما سے مراد اہل سما ہے اس دن کے موج میں پھرا دیا جائے گا اہل سما کو مورن موج میں پھرانا اہل سما کو یعنی فرشتوں کو یوم تمور رسما مورن جس دن لرزے کا آسمان کب کپ آ کر شاہ صاحب نے یہ مانا کیا وَتَسِرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اور جوانہ ہو جائیں گے پہاڑ روانہ ہونے سے فَوَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ تو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے الَّذِينَ وہ لوگ هُم فِي خَوْدِينَ الْعَبُونَ کہ یہ ہے اپنے باطل میں کھیل کود کرنے والے يوم يُدَعُونَ ایدعو إِلَى نَعْرِ جَهْنَّمَ اس دن یہ یوم بدل ہے ما قابل یوم ازن سے اس دن یودعونا الی نار جہنمہ کے بلائے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف داعا بلانے کے ساتھ تو کہا جائے گا فویقال لهم انہیں کہا جائے گا ھذی النار اللاتی کنتم بها تکذبون یہ آگ ہے وہ کہ تم تھے اس پر تکذیب کرنے والے اس کو جھٹلانے والے اف سحر ھذا یا سحر ہے یہ ام انتم لا تبصرون یا تم ہو نہ دیکھنے والے تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری نظر کام نہیں اس لوحہ داخل ہو جاؤ اس آگ میں فصبرو او لا تصبرو تم صبر کرو یا صبر نہ کرو سواؤنا علیکم برابر ہے تم پر انما تجزون ما کنتم تعملون یقیناً بدلہ دیا جاتا ہے تم کو اس کا جس کا تم عمل کرنے والے تھے ان المتقین فی جنات و نعیم یقیناً متقی ہوں گے جنتوں میں باغوں میں و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے فاکہین بما آتاہم ربہم مزے لینے والے ہوں گے ان نعمتوں سے جو دی ہے ان کو ان کے رب نے اور بچا دے گا ان کو رب ان کا عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے اور کہا جائے گا ان کو کلو اشرب حال ہے اس حال میں کہ تمہیں مبارک ہو ہنی بما تہنی سے ہے بما کنتم تم تعملون اس وجہ سے کہ تم تھے عمل کرنے والے متقین علی سرور السروفت تکیا لگانے والے ہوں گے تختوں پہ مصفوفت صف بستا وزوجناہم بحور عین اور اکٹھا کر دیں گے ہم ان کے ساتھ حوروں کو بڑی بڑی آنکھوں والی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور تابداری کی ہے ان کی ان کی اولاد نے ایمان میں الحقنا بیہم ذریتهم اکٹھے کر دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو امالتناہم من عمرهم من شئین اور کم نہیں کریں گے ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز یعنی چھوٹوں کو بڑے کے بڑوں کے بڑوں مقام تک پہنچا دیں گے اور ان بڑوں کے امال کچھ کم نہیں کریں گے ان کے درجے کو نیچا نہیں کریں گے ان کو اوپر اٹھا دیں گے جو چھوٹے اور ذریت اور اولاد اپنے آبا کے تابے تھے دین میں نابالغ اور تبا ہم اتبا یا اولاد بالغ مراد ہے جو کہ شرع اپنے متشر آبا کے تابے دار تھے تو انہیں جنتوں میں اپنے آبا کے درجے کے ساتھ درجہ دیا جائے گا اگرچہ ان کا درجہ تو نیچے ہوگا کل بما بیما کا رہین. ہر ایک آدمی اس کے بدلے جو اس نے کیا تھا رہین رہن ہوگا <coughs> گانا بھائی وہ ہم کی خاتین اور ہم مضبوط کر دیں گے امداد کر دیں گے ان کی پھلوں کے ساتھ وہ الحمد نمائش ہوں اور گوشت کے ساتھ وہ جو یہ چاہیں گے بعض لوگ پھل وغیرہ پسند کرتے ہیں بعض لوگ گوشت خور ہوتے ہیں یتنا زون فیحا کا سن یتنا تداول ٹکرائیں گے اس جنت میں کا سے ایک سما ہوگا جشن کا جب جشن ہو لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ان کے برتن بھی ٹکراتے ہیں یا یہ ایک مستی ہے دنیا میں یہ منع ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلاس ٹکرانا تو یہ منع ہے دنیا میں لیکن جنت میں تو مستی جائز ہے یا تنازع تداؤل ایک دوسرے کو دینا مراد ہے ایک دوسرے کو دیں گے ایک ایک کو پیالی پکڑائے گا دوسرا گلاس پکڑائے گا کوئی پلیٹ پکڑائے گا یہ کھاؤ یہ پیو یہ لو بس کھاؤ پیو کا ماحول ہوگا جشن یا تنازعہ کاسن ایک دوسرے کو دیں گے اس جنت میں کاسے العین الملو کو کاسا کہتے ہیں لا لالغن فیا نہیں ہوگی بری بات اس جنت میں دنیا میں تو تھوڑی سے مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا بن جاتا ہے تھوڑا سا کھانے میں تو لوگ زیادہ ہو جائیں تو پھر جگڑتے ہیں پلیٹیں لے کے ایک دوسرے کو مارتے ہیں نہ جنت میں یہ نہیں ہوگا, بری بات نہیں ہوگا ولا تاسیم اور تھکان ہوگی یا نہ گنا کی بات ہوگی وَيَتُوفَ <عَلَيْهن> غلمان اور پھریں گے ان پر ان جنتیوں پر لڑکے خدام غلمان لہوم جو ہوں گے ان کے تابے دار کام مخنون گویا کہ یہ موتی ہیں صدف کیے گئے مخنون صاف کیے گئے واقبل بعضهم على بعض يتسالون اور سامنے ہو جائیں گے بعض ان کے بعضوں کے ایک دوسرے سے پوچھنے والے ہوں گے قالوا تو کہیں گے یہ انا كنا قبل في اهلنا مشفقين یقینا ہم تھے اس سے پہلے فیاہلنا اپنے اہل میں دنیا میں مشفقین ڈرنے والے اللہ سے یہ عبادت کے ایک جز خوف الہی فمن من الله علينا و وقانا تو احسان کر دیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو عذاب گرم سے عذاب گرم جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا دیا ان من قبل نہ درو ہو یقیناً ہم تھے اس سے پہلے دنیا میں کہ پکارتے تھے ایک اللہ کو نہ عبادت کا جز ہم ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے انبر الرحیم بے شکی اللہ ہے احسان کرنے والا رحم کرنے والا مشفقین نرم دل والے تھے ہم ہم اللہ سے ڈرتے تھے یا مشفقین ہم قیامت سے ڈرتے تھے فدکر فمان تب نیامت ربی کبھی کا ہی مجنون <coughs> یہ اعتراض کا جواب <coughs> یہ آپ کو کاہن اور مجنون کہتے ہیں نہیں نہیں فذکر آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے فمان تبھی نعمت عرب بھی کبھی مجنون تو نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ نہ کاہن اور نہ مجنون ام یقولون شاعر یہ زواجر پھر شروع ہو گئے ہیں اور پندرہ دفعہ لفظ علم کے ساتھ ام کے ساتھ یہ زواجر دی رہے ہیں ام استفام توبیخ کے لیے ہے حمزہ استفام شک کے لیے ہوتا ہے اور ام استفام توبیخ کے لیے ہوا کرتا ہے ام آیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ نبی علیہ شاعر ہے ہم انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ حوادث کا موت کے ریب حادثہ المنون منیہ موت کو کہتے ہیں موت کے حوادث کا انتظار کرتے ہیں قل تو کہہ دیجئے ترب سوف نیما من تربی سین تم لوگ انتظار کرو یقیناً میں ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ام آیا حکم کرتی ان کو ان کی عقل احلام آیا ہو کم کرتی, کرتی ہیں ان کو ان کی عقل بحادا اس پر کہ نبی پر اعتراض کرے ام ہوم قومن تعن ام بان بل ہے یہاں بلکہ یہ قوم ہے سرکش یا کہتے ہیں یہ لوگ کہ بنایا ہے اس قرآن کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے خود سے بنایا ہے بل لا يؤمنون بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے فلیاتو بحدیثم مثلی تو لے آئے ایک حدیث ایک بات قرآن کی طرح دلائل میں بلاغت اور اجاز اور اجاز میں ان کان سادی کی نگر ہیں یہ سچی آیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے من غیر من غیر خالق کے جو مقصد سورہ زاریات میں ذکر ہو گیا وما خلق الجنا ولی انصیاب یہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہیں ام ہالی قن یا یہ ہیں خود پیدا کرنے والے اپنے آپ کو اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ یا انہوں نے پیدا کیا ہے اسمانوں اور زمینوں کو بل بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَا یا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی تیرے رب کے خزانوں کا اختیار ان کے پاس ہے اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ یا ہے یہ لکھنے والے مسیطر زورہ ورپہ اللہ باندھی یا مسیطر نے یہ بانی کرنے والے اللہ کے خزانوں کے مسیطر مسلط مسلط حتی یدبرو بی تدبیر یہ مسیطر ہے کہ تدبیر کرتے ہیں عالم کی تدبیر اَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِي یا ان کے لیے سیڑھی ہے آسمان کی طرف کہ یہ سنتے ہیں اس میں يَسْتَمِعُونَ فِيهِ اَسَاعِدُونَ وَيَسْتَمِعُونَ فِيهِ آسمان میں یہ چڑھتے ہیں اور وہاں باتیں سنتے فلیاتی مستمیعہم تو لے ائے اپنے سننے والے کو اپنی سنی ہوئی بات کو بسلطان مبین دلیل واضحه کے ساتھ عملہ البنات ولکم البنون یا اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہیں بیٹے ام تسالہم اجرا یا مانگتا ہے یہ نبی تم سے کچھ اجر اس دین کے بیان پر فہم مما غرم تو یہ ہے تاوان کی وجہ سے بھاری ہوئے نبی ان سے کوئی اجر مانگتا ہے کہ یہ ہے تاوان کی وجہ سے مغرم غریم قرضے کو کہتے ہیں مسقلون بھاری ہوئے ام فهم یکتبون یا ان کے پاس علم غیب ہے تو یہ ہیں لکھنے والے ام یریدون قید یا یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا تیرے موت کی فلدینہ المکیدون تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں کی ساتھ تدبیر کی جائے گی مکیدونا مکی دونا مغلوبون فیلکید یہ مغلوب ہوں گے اپنی تدبیروں میں عملہم الہ غیر اللہ یا ہے ان کے لیے اللہ, اللہ کے سوا سبحان اللہ یم اشریكون تو پاک ہے اللہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں و یرو کی صف من السماء ساقطا اگر دیکھ لیں یہ ایک ٹکڑا آسمان کی سے تن گھرتا ہوا یا تو کہیں گے یہ صحاب ام مرکوم یہ تو بادل ہے بھاری مرکوم فضر ہم حتہ یوم تو چھوڑ دیجئے ان کو حتیٰ کی یہ ملاقات کر لے ان کے اس دن سے کہ جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سائقا بے ہوشی کو کہتے یو ساقون کے یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے یوما یہ نفی ہے شفاط قہری کی اس دن لا یگنیان کئی دو فائدہ نہیں دے گا ان کو ان کی تدبیر ذرہ بربی ولا ہم اور نہ ان کی امداد کی جائے گی وَإنَّ لِلَّذِينَ ظلموا دون اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب ہوگا اس آخرت کے عذاب کے علاوہ وہ کون سا عذاب ہے اس بات ہے عذاب قبر کا وہ عذاب قبر ہے ظالموں کے لیے ہوگا عذاب قبر میں دون ذالک اخرت کے علاوہ جہنم کے علاوہ لیکن اکثر ہم لا علمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے تسلی واسبر لی حکم ربک صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کی طرف فانکا بیا عین نا پسقین نا اپ ہماری حفاظت میں ہیں وسبح بحمد ربک اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی صفات کے ساتھ ہینۃ تقوم جب آپ اٹھے بیان کے لیے یا آپ اٹھے اللہ کی عبادت کے لیے ومین اللہ لے اور رات کے وقت فصب بحات سے فصب پاکی بیان کیجیے اللہ کیجوم اور ستاروں کے گرنے کے وقت ستاروں کے گرنے کے وقت اللہ کی پاکی بیان کیجئے ادبار نجوم ستاروں کے گرنے کے وقت اللہ کی پاکی بیان کیجئے مانا صبح کے وقت اصہار تو سورت میں اس بات قیامت تھا بالترقی علامہ سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينتق عن الہوا انہو اللہ وحیو یوحا علمہ شدید القوا زو مرت فستوہ بل او فکل سور نجم مکی صورت ہے سور اخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے نزول میں 23 نمبر اور مصحف کی ترتیب میں 53 نمبر ہے سور تور کے بعد لگی ہے سور تور کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے سورتور میں توحید کا مسئلہ بیان ہوا تو یہاں صداقت الرسول رسول صدق پیغمبر سلام اور قرآن کریم کا یا سورتور میں زجر بنکار القرآن و والرسول تھا تو یہاں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سورے تور کے اختتام نجوم کے ساتھ ہوا تھا و ادبار الجوم تو اس سورت کے افتتاح نجم, نجم کے ساتھ ہے ہوا صورت کا دعوی شفاعت قہری کی نفی اور دو قسم کے مشرقوں کی تردید ایک وہ مشرق جنہوں نے آسمان میں آلیہ بات چنے ہیں ملائک دوسرے وہ مشرق جنہوں نے زمین میں آلیہ چنے ہیں وہ آلیہ سماویہ یا آلیہ اردیا دونوں کی تردید ہے صورت میں ونج میں نجم سے موراد یا ستسوریا ستارے ہیں <تصفح> یا نجم سے موراد قطعۃ الکلام قرآن ہے مجاہد مانا کرتے ہیں شاید ہے قرآن, قرآن کی آیت ہے یہ اول اٹھارہ آیت بطور تمہید ہے اس میں اس بات رسالت اور تسلی ہے <تصفح> ون نجمی ادا ہوا شاید ہے قرآن کی آیت جب کہ نازل ہوں ہوا شاید ہے نجم جم ستارہ ادا ہوا جب گرے ماد اللہ صاحب کم وما غوا نہیں ہے نئی خطا ہوا مقصد سے تمہارا صاحب وَمَا گواہ اور نہ مقصد کی طرف ٹیڑا ہوا زلال اسے کہتے ہیں کہ راستہ بھول جائے مقصد کا منزل کا اور غوا مقصد کی طرف جائے مقصد کو بھول جائے تو زلا اور مقصد کی راہ کو بھول جائے تو غوا تو نہ مقصد کو بھولا ہے صاحب تمہارے صاحب نے اور نہ ہی مقصد کی طرف ٹیڑا گیا ہے مائنتی اور بات نہیں کرتے یہ اپنی خواہش سے اپنی طرف سے نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بات نہیں کرتے زلال جہل کو کہتے ہیں غوابت انکار مع العلم کو کہتے ہیں یا زلال مقصد کا گم ہونا راستہ گم ہونا اور غوا مقصد بالکل نہ ہونا منزل ہونا ہی نہیں اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی لنا شمسا شمس شم سی خیر شمسی سمائی شمس تتل باد فجری و شمسی تتلا سل الی عَلَى و الْعُلَى لَا تغروب سارے سورج ڈوب گئے اور ہمارا سورج تلو ہے افق العلا اولا پر جو غروب ہونے والا نہیں ہے ہمارے لیے ایک سورج ہے اور آفاق آسمانوں کے لیے بھی سورج ہے شمسی خیر ون شمس ہمارا سورج یہ آسمان والے سورج سے بہتر ہے کیونکہ فن شمس تت لو باد فجری یہ سورج طلوع ہوتا ہے فجر کی روشنی کے بعد و شمسی تت لو اور ہمارا سورج طلوع ہوا تھا رات کے اندھیروں میں عشاء کے بعد ماینتی ہوا بات نہیں کرتے نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے اپنی طرف سے انہوا وحی نہیں ہے یہ بات نبی کی مگر وہی ہے وہی یوحا جو وہی کی گئی ہے ان کی طرف گفت گفتے اللہ بود گفتے او گفت اللہ حبود گرچہ از القوم عبد اللہ حبود بات نبی کی بات اصل میں اللہ کی ہے گرچہ از حلق میں عبد اللہ حبود اگرچہ عبداللہ کے حقوم سے یہ بات نکلی ہے لیکن بات تو اللہ کی ہے انہو اللہ یوحا یہ حجیت حدیث کی دلیل تھی اور وحی یوحا فیل دلالت کرتا ہے تکرار اور تجدد پر مانب بار بار اس کی طرف وہی کی گئی ہے نئی نئی وہی کی گئی ہے ان کی طرف یا ابتدائی وہی کی طرف اشارہ ہے وحی یوحا اور یا معراج سماوی کی طرف اشارہ ہے جو آسمان میں اللہ نے ان کو وہی کی تھی اللہ شدید شدید سکھایا ہے ان کو بہت مضبوط سخت مضبوط طاقتور فرشتے نے زو جو حسن والا ہے جبری برابر ہو گیا وہ ہوا بل افولہ اور یہ فرشتہ تھا بل اسمان کے آسمان کے کناروں پر اللہ اونچا فصم مدنا اللہ تو پھر نیچے آیا فتحد قریب ہوا تو نیچے اتراسل میں کلام میں قلب ہے سمت در تد تو پھر نیچے اترا اور قریب ہوا اللہ کے نبی کے کلام میں قلب دنا کو مقدم کیا کیونکہ یہ نزدیکت مقصود تھی تو مقصد کو مقدم کیا پھر اترا یہ جبریل تو نزدیک کیا نبی علیہ اللہ سلام کو اپنے ساتھ ہاں جی ابتدائی وحی میں نبی علیہ السلاط و سلام کو جبریل نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا بخاری کی حدیث ہے بلغ وفی دو قسم کی باتیں ہیں جبریل جب آئے اور نبی علیہ السلام سے کہا پڑیے جناب پڑھیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مان ابھی قاری میں نہیں ہوں پڑھنے والا تو فضم حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے جبریل نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مجھے زور دیا حتہ بلغ غمنی ال جوہدا کہ میری برداشت کے انتہا تک زور دیا یا اول جہ جتنا زور جبریل میں تھا اتنا زور مجھے دیا پھر اقرا تو پھر میں نے کا مانب تو پھر جبریل نے فزمنی حتہ بلغ غمین جوہدا پھر ربک رب ربی خلق, خلق الانسان من علق تو میری زبان چل پڑی تو سم دنا فتح اے سمت اللہ فدنا کلام قلب پھر نیچے اترا جبریل علیہ السلام تو نبی علیہ السلام کے نزدیک ہو گیا حسینی او ادنا تو تھا یہ جبریل نبی علیہ السلام کے اتنے قریب کعب حسینی جیسے دو تیر کمان کے سرے او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب او ترقی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا نبی علیہ السلام کے پھر رہ گیا فرق دو کمان کا او ادنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک عرب میں یہ طریقہ تھا جو کسی سے دوستی کرتا تھا تو اپنی کمان اس کے کمان کے ساتھ اکٹھی کر دیتا تھا تو جبریل بھی آیا فکانہ کعب او ادنا تھا یہ دو کمانوں کے دو کمان کے میانے کے اندازے پر فکانا پھر رہ گیا فرق دو کمان کا میانا میانا اودنا اول الترقی بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک فاوحا الاربی ہی ما اوحا تو وحی نازل کی اللہ نے اپنے بندے پر ما اوحا وہ جو اللہ نے وحی نازل کرنی تھی ما قذب الفواد مارا نہیں جٹلایا دل نے نبی علیہ السلام کے دل نے وہ کچھ جو دیکھا تھا فتمارونہ علامہ یرا یہ زجر ہے آیت بدنام کرتے ہو نبی علیہ السلام کو اتعف آئے تم لوگ بدنام کرتے ہو نبی علیہ السلام کو کیا اس سے جگڑتے ہو را اس پر جو انہوں نہ دیکھا تھا ولقد لد رہ اخرى اور یقیناً دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو ایک بار پھر نزلتاً اخرى راہ میں ہو زمیر میں اختلاف ہے اللہ کو راجے ہے کہ جبریل کی طرف راجے تو دیکھا تھا السلام نے جبریل کو یا اللہ کو نزلتن ایک بار پھر اند میراج میں کے پاس سدرا بیری تھی جو انتہا تک پہنچی تھی اندہا جنت الما اس کے پاس جنت تھی ہمیشہ گیری والی از اکشا سدرت ما یقا جب کہ چھپایا تھا اس بیری نے ہر چیز کو کتنا بڑا چھپانا تھا ماضا مات نئی ٹیڑی ہوئی تھی آنکھیں اور نہ ہی ہاتھ سے پلٹی تھی زاغل بار سر آنکھ کا ٹیڑھا ہونا دیکھتا ایک طرف ہے نظر دوسری طرف جاتی ہے اور طغا نظر کا پلٹنا مقصود سے نہیں ہوا تھا لقدرآ من لقبر یقیناً دیکھی تھی نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی آیات بڑی بڑی رب کی آیات سے بڑی بڑی افرائی تم اللہ تول آیا خبر دے دو مجھے لاتا کی یہ مشرقین پر رد ہے مشرقین جنہوں نے آلیہ اردیا پکڑے تھے تو خبر دے دو مجھے لات کی لات بنو کا بڑا الہ تھا طائف والوں کا الہ تھا اوزا غفان کا الہ تھا وادی نحلہ والوں کا منات خزا قبیلے کا الہ تھا تو خبر دے دیے مجھے دے دیجیے مجھے لات لات ایک نیک آدمی تھا نیک آدمی تھا بخاری نے ذکر کیا کہا نہ رج الصالح یلت الصوی جو حاجیوں کے لیے خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کی ان کے لیے سبتو پیس کر ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا کرتا یہسوی خلح اور زائ ایک درخت میں ایک جنی بیٹھی تھی جس کے نام کی نظر و نیاز پیش کی جاتی تھی جب درخت سے آواز ہو جاتی تھی قبول تو یہ لے خوش ہو جاتے تھے اگر آواز نہ ہوتی تو یہ لوگ خفا ہوتے تھے خالد بن ولید ردی اللہ عنہ نے اس عضا کو ختم کیا تھا فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ گئے تو وہاں ان منجوروں کو مار کے بگا دیا اور وہ چھپر پر گرا دیے تو واپس آئے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے نبی میں نے عصا کو ختم کر دیا رسول اللہ نے فرمایا تم نے کیا کیا کہتا ہے ایسے کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عزا کو ختم نہیں کیا تم نے ابھی جاؤ عزا بھی ہے تو پھر منجور جمع ہوئے تھے جب دور سے دیکھا کہ خالد دوبارہ آ رہا ہے تو ان منجوروں نے آواز دی یا عزا یا عوزا شدی شدت آج خالد کو اپنا زور دکھا دے تو خالد بن ولید نے کہا یا عزا یا عزا غفران کی ولا و کی انت اللہ قد آ کی اے اوزا اے اوزا تجھ سے انکار کرتا ہوں اور تجھ سے بخشش نہیں مانگتا اور میں دیکھتا ہوں اللہ کو کہ آج تمہیں میرے ہاتھوں سے جلیل کر رہا ہے منا تال او اور اور تیسرا, تیسرا منات او خوراک دوسرا و منا تصال اور وہ تیسری منات او پچھلی القوم ذكر و له لون ساء تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں ہیں ال سماویا پیرت یہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی تردید ہوئی کل کذن قسمت عظیزہ یہ اس وقت تقسیم ہے بہت ناقص ان ہی الا اسماء سمیتم انتم اباؤکم نہیں ہے یہ مگر صرف نام ہے نام رکھیں اس کے تم نے اور تمہارے آبا نے مان اللہ بحا من سلطان نہیں نازل فرمایا اللہ نے ان کی حصہ داری پر کوئی دلیل بھی ہے تبھی ان یہ داری نہیں کرتے مگر گمان کی زن فی وہ ماتا ونفس اور اس کی تابے داری کرتے جو چاہے ان کے نفس فی المال نفسانی خواہشات کی تابیداری کرتے اعمال میں اور گمان کی تابیداری کرتے اعتقادیات میں ولقت جاءہم من ربہم الہدا اور یقینا ائی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت عمل الانسان ما تمنا ا انسان کے لیے ہے وہ جو یہ چاہتا ہے فلللہ الاخره والاولا تو اللہ کا اختیار ہے آخرت اور پہلے میں پچھلی اور پہلی دونوں کی کا اختیار اللہ کے سواللہ کے ہاتھ میں ہے الاخرت پچھلی اوال اولا اور پہلی وکم ملکن اور کتنے زیاد فرشتے یہ نفی شفاعت قہری کی آسمانوں میں ہے لا تغنی شفاعتهم شیعہ فائدہ نہیں دیتا ان کی شفارت ذرہ بربی اللہ من بعدی ایازن اللہ ہو مگر اس کے بعد کی اجازت کر دے اللہ لیمین شاہ جس کے لیے چاہے ویردہ اور جس کے لیے پسند کرے اب زجر بلا یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ نام رکھتے ہیں ملائکا کے تسمیت نام لڑکیوں والے وما لهم من اور نہیں ہے ان کے اس پر کوئی دلیریت یہ تابے نہیں کرتے مگر گمان کی وہ ان لائن الحق کی شعی آ اور یقیناً گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں ذرہ بربی فارز امن تو اللہ ان ذکرنا تو مو پھیر دے اپ اس سے جو مر گیا ہمارے کتاب سے ہماری یاد سے ولم یرید الا الحیات الدنیا اور یہ ارادہ نہیں کرتا مگر دنیا کی زندگی کا ذالیکا یہ دنیا یا یہ شرک مبلغهم من العلم یہ انتہا ہے ان کے علم کی ان ربک هو لم بمنزلان سبیلی یہ مبلغ ہے مقصد ہے ان کے علم کا بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ سے وہ عالما اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت پالے ولی اللہ ہی ما فماواتی دعوے توحید اور ایک اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے اس لیے کہ بدلہ دے دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا تھا بے کا عمل جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ جی ال الذین صنم بالحسنا اور بدلہ دے دیا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی تھی بالحسنا جنت کا اچھے مقام کا ہی نہیں جنت الذين اجتنبوا كبائر الاسم وہ لوگ جو خود کو بچاتے ہیں بڑے گناہوں سے ان شر والفواحش اور بے حیائی سے الا لمن مگر صرف خیالات لم مراد صغائر ہیں یا لم دونوں من الشيء دون الارتکاب ایک گناہ کی طرف مائل ہونا بغیر گنا کے کرنے کے یا لمم ابن المسیب فرماتے ہیں ما خطر علی القلب جو دل میں گزرے اسے لمم کہتے حدیث میں آتا ہے انتخر تغفر انتخر تغفر ان تغفر تغفر اللہ تخر جما وبد اللہ اے اللہ جب مغفرت کرے تو سب کا سب گناہ معاف کر دے حدیس میں آتا ہے کون سا بندہ ہوگا جس کے گنا کا خیال بھی نہ آتا ہو تو خیال تو سب کو آتا ہے تو کون سا بندہ اللہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے تو سب کے سب معاف کر دے اور لجیا عالموں کے ساتھ متعلق ہے یہ اللہ جاننے والا ہے اس لیے کہ بدلا دے گا بدلا دے گا لیات نمبر اکتیس میں انفرتی بے شک تیرا رب فراخ رحمت والا جانتا ہے تم کو بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں فلا تو سب کو پاک پاک نہ کرو اپنے آپ کو عالم ابیمان تقا اور یہ اللہ جانتا ہے اس کو جو کہ ڈرا اللہ سے اللہ تولا خبر دے دے مجھے اس کی جو پھرتا ہے ان کتاب اللہ یہ زجر ہے تو اللہ وا تھا خلیل نے عمل کیا تھوڑا سا واقدہ اور تھک گیا علم الغیب آئے اس کے پاس علم غیب ہے یارا کہ یہ دیکھتا ہے اس میں اپنے انجام کو کہ بس اسے نجات مل گئی فی تھوڑا سا عمل کیا واقدہ اور تھک گیا یا اکدہ جب انسان زمین کو کھو دے اور کھو کو کھو دے درمیان میں بڑا پتھر آ جائے اسے اکدہ کہتے ہیں پس یہ ہی ناکام ہو گیا اَمْ لَمْ يُنَبَّى بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى یا یہ خبر نہیں ہے اس پر جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا اور ابراہیم علیہ السلام اللہدی وہ وفا جنہوں نے وفا کی تھی اللہ تضرا اور یہ کہ بار نہیں کر سکے گا اٹھا نہیں سکے گا ایک اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا اللہ ما اور نہیں ہوگا انسان کے لیے بدلہ مگر اس نیت کا جو اس نے کوشش کی س سے مراد نیت ہے دل کا عمل ہے کرتوی کہتے ہیں یا ملا علی قاری فرماتے لل انسان میں لام تملیغ کے لیے ہے لام انتفاع کے لیے ہے دونوں تو صحیح ہیں. میں ہم کے کی تردید کہ جماعت کہتے ہیں کہ انسان کو دوسروں کے اعمال کے ثواب بھی پہنچتے ہیں جبکہ یہ انسان معاہد ہو مرنے والے کے پیچھے ثواب حق ہے تو شوافے کہتے ہیں صرف مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے میت کو بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا احناف کہتے ہیں ہم احناف کہتے ہیں مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے یہ ہمارا مسلک ہے اہناف صلی <تص> ما ماسا تو معتزلہ اس آیت کے ظاہر سے استدلال کرتے ہم نے اس کا جواب کر دیا ماسا سے مراد نیت ہے دل کا عمل ہے نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے نیت کی وان وہاں نسا یا اور یقیناً اس کی کوشش جلدی ہے کہ دکھا دی جائے گی اس کو سمایو راہ جزال اوفا پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا رب کلمتہا اور یقیناً تیرے رب کی طرف المنتہا انتہا ہے علوم کی ون نہ کباب کا اور یقیناً اللہ خوشی لاتا ہے اور غمی لاتا ہے ازحا کا انساتا ہے واب کا اور رلاتا ہے یعنی خوشی لاتا ہے اور غم لاتا ہے یا اضحا کا بارشیں برساتا ہے واب کا اور سالیہ لاتا ہے یا اضحا کا خوش کر دے گا مومنوں کو جنت میں واب کا اور رلا دے گا مشرکوں کو جہنم میں وانحو ہوا ماتواح اور یقیناً اللہ موت لاتا ہے اور زندگی دیتا ہے وانحو خلق الزوجین والن سا اور یقیناً صلاح نے پیدا کیے ہیں جوڑے مرد اور عورت میں نطف ایک خطرے سے جب یہ قطرہ ڈالا جائے رحم مادر میں شکا مے میں علیہ نش عطل اخرا اور یقیناً اس انسان اس اللہ پر وانا علیہ یقیناً اللہ پر ہے ایک دفعہ دوبارہ پیدا کرنا نشعل اخرا وان نہ ہوا واقنا اور یقیناً یہ اللہ مالداری بھی لاتا ہے غریبی بھی لاتا ہے وان نہ رب اور یقیناً یہ اللہ ہے مالک شیارا ستارے کا شیارا وہ شام کے وقت بہت روشن ہونے والا ستارہ ابو کبشہ نے اس کی عبادت شروع کی تھی پھر مشرقین میں اس کی عبادت کا رواج بن گیا تھا تخویف ہے اور اللہ نے ہلاک کیے تھے ہلاک عادی کیا تھا آدیوں کو جو پہلے والے تھے وہ سمود اور سمودیوں کو فماب کا تو کوئی بھی باقی نہیں بچا ان میں سے وہ قومن اور قوم نو کو بھی تباہ کیا تھا من قبل و اس سے پہلے قانولم یقیناً یہ سب تھے ظلم کرنے والے اور سرکشی کرنے والے ولمفق ہوا اور وہ گاؤں الٹائے گئے آہوا تباہ ہوئے ہیں موتفے ول ہوا، یہ قوم لوت مراد ہے اہوا مفرول ہے جو کہ تباہ کیے گئے ہیں اہوا اور الٹی بستی کو پٹ کا شاہ صاحب نے مانا کیا الٹی بستی کو پٹ کا موتفے کا تو چھپا دیا اس بستی کو کتنا بڑا چھپانا تھا ما وشا پتھروں کے ساتھ مارا تو کون کون سی نعمتوں پر تمہارے رب کی تتمارا شک کرتے ہو دین کے دشمن کی تباہی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جٹ لاوے گا ہاد نظیر یہ ڈراوا ہے ڈرانے والا ہے پہلے والے ڈرانے والوں کی طرح سے یعنی جہاں شرک ہو وہاں ہوا زمیر کو ذکر کیا ہوا ہوا ہاغا یہ نبی علیہ السلام ڈرانے والے ہیں منن نظر پہلے ڈرانے والوں میں سے عظفت العظف قریب آ گئی قریب آنے والی قیامت اور یہ اقنا جو ذکر ہوا اقنا غریبی کنوال لینے کو کہتے ہیں اگنا تھوڑا مال اقنا بہت مالداری لانا یا اقنا غریبی لانا اور عاد الا ایک عاد اخرا ہے ارم والے ہیں ایک عاد اولا قوم عاد تھی جو کہ حود علیہ السلام کی قوم تھی لَیْسَ لَہَا مِنْ دُونِ اللّٰہِ كَاشِفَةٌ نَفْسٌ كَاشِفَةٌ نہیں ہو اس قیامت کے لیے اللہ کے سوا کوئی نفس ظاہر کرنے والا کاشفہ کھول دکھانے والا آپ امن ھذہ الحدیث تاجبون ائست تاذا بیان سے تم تعجب کرتے ہو و تضحكونا ولا تبكون اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو انتم صامدون اور تم کھلانیہ کرتے ہو کھل خل... کھلوار خل... خل... کرتے ہو سامیدون عدون اے غافیر تم غفلت کرتے ہو کھیل کود میں مصروف ہو یا سامیدون قصے کرنے والے ہو تو سدا کرو ایک اللہ کو وبود اور بندگی کرو ایک اللہ ہی کی تو صورت میں نفی تھی شفاعت قہری کی اور دو قسم کے آلیہ کی تردید وہ آلیہ اردیہ تھے یا سماویہ تھے من دون اللہ سب کی تردید ہو گئی ان کی الوہیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تربتی سات ون شکل قمر وہیں رو آیتیں اور مستمر سورت القمر مکی سورت ہے نازل ہوئی ہے سور تاریخ کے بعد سورۂ طلاق کے بعد نزول میں سینتیس نمبر ہے اور ترتیب مصحفی میں 54 نمبر ہے سور نجم کے بعد لگی ہے اس صورت کو سورہ اخترابت بھی کہتے ہیں اور سورہ مبیزہ بھی کہتے ہیں یہاں سے قرآن کریم کے چوتھے حصے کا چھٹا باب شروع ہو رہا ہے اور اس میں تین صورتیں ہیں سور قمر رحمان اور واقعہ اور ان تینوں سیرتوں میں اس بات قیامت اور شرک فلبرکات کی نفی ہے اس صورت کا ماں سبقہ کے ساتھ ربط جب سور نجم میں شرک اعتقادی کی رد ہو گئی تو یہاں شرک فلبرکات کی تردید یا سور نجم میں فرمایا آزیفتل آزیف تو یہاں فرمایا اقطربات یا سور نجم میں زجر ان کو جو قرآن کے ساتھ استضا کرتے ہیں تو یہاں اس بات پہ زجر کی قرآن کے معجزے سے انکار کرتے ہیں انشقاق قمر صاحب قرآن کے معجزے سے انکار کرتے ہیں سر نجم میں اقوام مکذبہ کا بیان ہوا اجمالا تو یہاں تفصیلا پانچ نمونے ذکر ہو رہے ہیں سورت کا دعویٰ سورہ نجم کی تفصیل اور شرک کا انجام صورت میں شرک البرکات کی نفی آیت نمبر انچاس میں ہے اور فی دعا کی تردید آیت نمبر دس میں ہے شرک تصرف کی تردید آیت نمبر پچاس میں ہے اور صورت میں اسماء حسنہ باری تعالی کے بے حسف تکرار چار ہیں اختربتی ساتون شکل القمر نبوت کے پانچویں سال یہ معجزہ ہوا تھا جبل ابھی قبیث پہ نبی علیہ السلات و سلام کھڑے تھے اور مشرقین نے کہا اگر تم سچے نبی ہو تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی مشرقین ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے یا ون شق القمر ماضی بمانے مزارے وزل امر وظہرا واضح ہو گیا کام اور ظاہر ہو گیا اقتربت سات ون القمر نزدیک ہو گئی قیامت اور ون القمر اچوے دس پوگ میں ون القمر اچوے دس پوگ میں چھٹ گیا چاند وہیں یارو آئے تو اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ کوئی آیت دلیل نبی علیہ السلام کے صدق کو حقانیت کی یوری تم پھیرتے ہیں اس سے ٹال دیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں سحرم مستمر یہ, جادو ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ جادو ہے مستمر رہنے والا یا مضبوط مستمر یا جانے والا مرور سے یہ جادو ہے مستمر ہمیشہ یا مضبوط یا میرارا کڑوا یا جلدی گزر جائے گا وَتَّبَوَا اور انہوں نے جھٹلا دیا جھٹلا دیا اللہ کے نبی کو تہذیب کی حق کی وہ تبا ہوا ہوں داری کی اپنی خواہشات کی وہ کلو مستقر اور ہر ایک کام کے لیے وقت ہے کھڑے ہونے کا مستقر قرار کا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ المبائی ماں مَا ہی مُزْدَجَرِ کی تخویف دنیاوی اور یقیناً آئی ہے ان کے پاس مین المبائی خبروں میں سے واقعات میں سے ما وہ فی مزدر جس میں جزر ہے یا نصیحت ہے مزدر ما آئی ہے ان کے پاس واقعات وہ جس میں ہے مزدر ڈانٹ زجر حکمتم بالغ تن اے ہادی حکمتم خبر ہے مبتدا معذوفہ کی یہ حکمت ہے بالغ حق تک پہنچانے والی کاملتن یا صدق میں انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے فما تغنی نظر تو کوئی فائدہ نہیں دیا ڈرانے والوں نے انبیاء نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا قطول تو منہ پھیر دیجیے ان سے یوم شروع کیجیے معذوفا اور اس کوریوم یاد کیجیے وہ دن جب آواز دے دے گا ایک آواز دینے والا الا شر ناشنا چیز کی طرف اسرافیل علیہ السلام کی پھونک خوش شان ابسارو بٹاوتی بئی خوشان تو نوی آنکھیں آنکھیں ہوں گی آنکھیں ان کی یا ان نہ من الجدا سے نکریں گے یہ قبروں سے جراد منتشر تو کہے گا گویا کہ یہ لوگ ٹڈیا ہیں منتشر پھیلی ہوئی بکھری پڑی مفتی الدائی دوڑتے ہوں گے دائی کی طرف پکارنے والے کی طرف یقول کا فرو نہ تو کہتے ہیں منکرین یہ دن ہے بہت مشکل قذبت قوم تھا انہوں سے پہلے قوم نے انبیاء کو فکر عبدنا تو انہوں نے جٹلایا ہمارے بندے کو وقالو اور کہا تھا انہوں نے مجنون یہ پاگل ہے وزد اور جھڑک لیا وزد نوح علیہ السلامی میں محلقہ سابقہ کا بیان ہے وزد ججر اور جھڑک لیا یعنی نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں بری باتیں کی انہوں نے سخ کلام کیا فَدَا رَبَّهُ تُو پُکَارَا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور فرمایا اَنی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری امداد کرے فَفَتَحْنَا بُعَبَ السَّمَائِ بِمَا اِمْمُنْ حَمِرُ تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے اس پانی سے منحمر جو بہتے ہوئے تھے ریل سے پانی کے دروازے ریل سے پانی کے دروازے کھول دیے شاہ صاحب نے ریل سے لکھا ہے تو کھول دیے ہم نے دروازے آسمان کے اس پانی سے منحمر بہتے ہوئے چالیس دن تک بارش برستی رہی وفد جرنل اردا اور بہاد یہ ہم نے زمین سے چشمے فلتقل تکلما والا قدر تو پہنچ گیا پانی اس اندازے پر پل امرن تو پہنچ گیا پانی اس حکم پر اس جگہ پر قد قدرا جس کا اندازہ کیا گیا تھا وہ حمل ذات ہوا ذاتی اور یقینا ہم نے سوار کیا تھا علیہ السلام کو اس کشتی پر ذاتِ الواحن جو تختوں والی تھی وہ دوسر اور میخوں والی تھی کیلوں والی تجریب آیونینا دوسر کیل تجریب آیونینا چلتی تھی یہ کشتی ہماری حفاظت میں جزائن افعلنا ذالکہ کیا ہم نے یہ کام بدلہ دینے کے لیے لی من کان کفر جو تھا کفر کرنے والا وَلَقَدْ تَرَقْنَاهَا آیَةً اور یقیناً چھوڑ دیا ہم نے اس کو نشانی فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ تو آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عذابی وَنُزُرْ تو کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا تنبیح چار دفعہ یہ تنبیح دی جارہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ اور یقیناً آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لی مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا حسن بسری فرماتے ہیں حلمن طالب علم ہے کوئی طلب علم کرنے والا کہ اس کی اعانت کی جائے امداد کی جائے اس پر کزبت جٹلایا تھا عادیوں نے نبی کو حود علیہ السلام کو فکی فکان تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈراوا ان نار سلنا علیہم ریحا یقیناً بھیجی تھی ہم نے ان پر ہوا سر سرن, سر سرن تیز یہ سر سر کنایا ہے اس آواز سے جو تیز آواز میں ہوا کرتا ہے تیز ہوا میں ہوا کرتا ہے ہوا جب تیز چلتی ہے تو ٹھری سناٹے کی طرح سر سرار کرتی ہے فی او من اس دن میں نحس ان جو ان ہو گئے تھے ان پر مستمر ہمیشہ کے لیے ان پر ہو گئی فی یومن یہ جنس ہے یوم تو ایک دن تو یہ عذاب نہیں تھا ہوا کا ایک ہفتے تک ہی ہوا چلی تو یوم کلیل قلیل سیر سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بیجی تھی ہم نے ان پر ہوا سر تیز طوفانی اس دن میں ان دنوں میں نہ سن جو منہوس ہوئے تھے ان پر مستمر ہمیشہ رہنے والی تن تنزیون ناسا یا مستمر چلنے واری گزرنے واری تنزیون ناسا نکالتی تھی لوگوں کو اگر کوئی عادی جا کے کسی غار میں چھپ جاتا گھر میں کمرے میں چھپ جاتا تو یہ ہوا اس کے پیچھے وہاں جاتی اور اسے نکال کے پٹختی زمین پر ایسے قَانَّهُمْ آجَازُ نَخْدٍ مُنْ قَعِر گویا کہ یہ تنے ہیں کھجور کے مُنْ قَعِر پرانے پرانے کھجور کے تنے بوسیدہ ہوئے جب اس کو زمین پہ مارا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اکھڑی پڑی منقعر اخڑی پڑی کھجوروں کے پرانے تنے ہیں عذابی تو کس طرح تھا میرا عذاب اور ڈراوا اور ڈران والی سرن القرآن فلمکر یقیناً آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے تو آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے کوئی قرآن کی نصیحت کو قبول کرنے والا کہ قبول کر دیں اس نصیحت کو قذبت سمودو بالنظر تقزیب کی تھی سمودیوں نے انبیاء کرام کی نظر جمع ہے ایک نبی کی تقزیب سب کی تقزیب ہے کیونکہ مسئلہ سب کا ایک ہے فقالوا بشرم مننا واحدا تو کہا انہوں نے ایک آیا ایک بندہ ہم میں سے ایک نتبعوہو ایا ہم اس کی تابیداری کریں انا ذل فی ظلال والسور یقینا ہم ہوں گے اس وقت خامخ گمراہی میں والسور اور پاگل پن میں اگر ہم سب کے سب اس ایک بندے کی تابیداری کر لے تو ہم گمراہی میں ہوں گے والسور اور پاگل پن میں ہوں گے سودا میں ہوں گے اؤل قیا ذکر علیہم من بیننا سور جنون کو کہتے ہیں یا سور جہنم کی آگ مراد ہے اولرایا گیا ہے نصیحت نازل کیا گیا ہے نصیحت کو اس پر ہمارے درمیان بل ہوا قزاب نشر بلکہ یہ ہے تو جوتا شرارتی سیالم اللہ فرماتے ہیں جان لیں گے یہ کل کو منل کزاب العشر کہ کون تھا جوتا شرارتی متکبر ان نہ مرسلنا قطف یقیناً <لَّهُم> ہم بھیجنے والے ہیں اونٹھنی کے فتنا امتحان یا سبب آزاد کا ان کے لیے فرطقب ہوں وسطر تو انتظار کیجیے ان کی ہلاکت کا وسطر اور صبر کیجئے و نب بے انلم قسم تم <بَيْنَهُم> بے نہ اور خبر دے دیجیے ان کو کہ یقیناً پانی تقسیم کی ہوگی ان کے درمیان نمبر کا ہوگا دیکھو جب اللہ کے قانون سے منہ پھیرا تو اللہ نے ان کو جانوے کے مسائلی ٹھیرا دیا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی دوسری دن خوام سموت کا نمبر ہوتا تھا کل شرب محتضر ہر ایک اپنے پینے کے نمبر اور دن میں محتظر حاضر ہوگا فنا دو تو انہوں نے پکارا صاحبہم اپنے ساتھی کو قدار ابن صالح فتعاتا تو اس نے تلوار اٹھائی فاقرا زخمی کر دیا اونٹنی کو ایک بدکار عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے تو اس نے مطالبہ کیا اس سے کہ صوفی سے نجات دے دے تو اس ظالم نے ایسا کر لیا فکیف کان عذابی ونذر تو کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا انارسلنا علیہم صيحه واحده یقینا ہم نے بھیجا تھا ان پہ چیخ ایک کو ایک ہی چیخ تھی فکانو کا ہاشیم المحتضر تو تھے یہ کہاشیم ان معصوم حشیم بمانے معصوم ذرا ذرہ من میم الخطر مختصر کسے کہتے ہیں شپول جوڑ ان کے پشان دکن کو دشپول جوڑ ان کی پشان دکن کو دشپول جوڑ ان کی کہشیم المختضر پشتوں میں یہ معنی ہے پشان دکن کو دشپول جوڑ ان کی دقس شولنو شاہ صاحب نے لکھا ہے جیسے روندی بار کانٹوں کی جیسے روندی بار کانٹوں کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ مِمْ یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے آیا ہے کوئی اس کو سیکھنے والا اس کی نصیحت کو قبول کرنے والا قَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتٍ بِالنَّذُرُ جو ٹلایا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو انہا رسلنا علیہم حاسبا یقینا ہم نے بیجے تھی ان پر پتھروں کی بارش حاسبا اللہ آلہ لوت مگر تابدار لوط کے نجینا ہم, ہم نے ان کو نجات دی بس ہر صبح کے وقت نعمت من عندنا یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے کذالی کا نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرتا ہے فت مارو بن نظر یقیناً ہم نے تھا ان کو اپنی پکڑ سے فَتَمَارَوْ تو انہوں نے جھگڑا کیا بن نظر والی اور یقیناً انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعلیہ السلام سے ان کے مہمانوں کے بارے میں فتح آئنہ تو ہموار ہم نے ان کی آنکھیں فزوق تو چکھ لیا انہوں نے فزوک وقت چکھو میرا عذاب اور ڈراؤا ولقد صبحہم بکرتن اور یقینا صبح کی انہوں نے صبح صویر عذاب مستقر ایک عذاب مستقل کے ساتھ مستقر جو رہنے والا تھا عذاب ان پر یہ عذاب برزخ قیامت تک ان پر جاری عذاب مستقر فزوک عذابی و, عذاب و تو چکھ لو میرا عذاب اور میرے میرا ڈراوا چکھ لو اب اس کا انجام وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ اور یقیناً آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو یہ کہتے ہیں مشکل ہے اس کے لیے سولہ علوم چاہیے تو چلو سولہ علوم بھی سیکھ لو آ جاؤ پھر قرآن بھی سیکھو تو نہ سولہ علوم سیکھے اور نہ قرآن سیکھا کچھ بھی نہیں بنا ان سے یقیناً آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آل اور یقیناً آئے تھے فراؤنیوں کے پاس قذبو یعنی بیان کرنے والے امبیا کا وہ دو تھے لیکن نظر جمع کا سیغ لایا کیونکہ مسئلہ وہ تھا جو سارے امبیا کا شریک تھا تو انہوں نے جھٹلا دیا بیاتینا ہماری آیتوں کو کل ہا سب کی سب خزنہ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو پکڑنا عزیز غلبے غلب والا مختدر قدرت والا ہم ان پہ غالب تھے ان کی پکڑ ہم نے کر لی اور قدرت والا طاقت والا اب کفارو من خیر الم آیا اب یہ کی طرف التفات ہے آیا کفار اور کافر منکرین تمہارے بہتر ہے ان پہلے والوں کافروں سے کہ انہیں اللہ نے تباہ کر دیا انہیں تباہ نہیں کرے گا بمائے کفر و شرک ام یا تمہارے لیے برات ہے اللہ کی کتابوں میں کہ تم جو کچھ کرتے ہو تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا ام نحن جميع منتصر یا کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم سب کے سب بدلہ لینے والے ہیں اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے سیوح زم الجم جلدی ہے کہ کمزور کر دیے جائیں گے مغلوب کر دیے جائیں گے یہ جماعت و دبر اور پھیر دیں گے یہ پیٹ بلی سات موعدہم بلکہ قیامت وعدہ ہے ان کا و ادھا اور قیامت بہت ہے بطناک ہے و عمر اور بہت تریخ عمر بہت کڑوی, بہت کڑوی ہے یہ قیامت بہت کڑوی ہے یہ قیامت عمر بڑی آفت ہے بہت کڑوی امر ان المجرمین فی زلال و سعور یقیناً مجرم گمراہی میں ہیں و اور پاگل پن میں ہیں فی ہے پاگل, پاگل پن آخرت میں سورا نام میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھیں گے یوم یوسحاب نہ اس دن کھینچے جائیں گے یہ جہنم کی آگ میں یوساب کھینچے جائیں گے یہ لوگ جہنم کی آگ میں گسیٹے جاویں گے اللہ و اپنے چہروں پر یعنی اوندھے منہ اور کہا جائے گا ان کو زوکو چکو چکو مسا سقر جہنم کا سقر ان کا عذاب ان خلق نہ ہوں یقینا ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بے قدر ان ایک اندازے کے ساتھ ماں امرنا اور یہ پہلے ذکر کے ناق الش ان خلق نہ ہوں بے قدر خالق نی اللہ اب تصرف متصرف فی کل شین ہوا اللہ وما امرنا الا واحدتم اور نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی قلم حمبل بسر جیسے آنکھوں کا چپکنا ولقد اہلکنا اشیاعہم اور یقینا ہم نے ہلاک کیے اشیاعہم کم اے امثالکم تمہاری طرح دوسرے کفار کو بھی فہل من مدکر تو آیا ہے کوئی نصیحت لینے والا وہ کلو شہین اور ہر ایک چیز جو کی ہے ان لوگوں نے الزُّبُر اللہ کے علم میں ہے یا الزُّبُر ملائکوں کے صحیفوں میں ہے تو عالم بھی هو اللہ خالق بھی ایک اللہ متصرف بھی ایک اللہ اور جاننے والا بھی ایک اللہ وکل کلو صغیر وَكَبِير مستطر اور ہر ایک چھوٹا عمل اور بڑا عمل لکھا گیا ہے لوح محفوظ میں مستطر فی لوہ محفوظ ان ان بشارت ہے بے شک متقی ہوں گے جنتوں میں اور نہروں میں فی مقادی صدقن بیٹنے کی جگہ میں سچ کے, کے بیٹھنے کی جگہ خوشحالی کی جگہ عند کے مقتدر اپنے مالک کے پاس جو قدرت والا ہے مالک کے مہمان خانے میں جو کہ قدرتوں والا ہے وہاں مکآن میں ہوں گے یہ متفد تو صورت میں تفصیل تھی سورہ نجم کی اور انجام شرک کا بیان ہو گیا فول قول المسلمین علیہ المسلم فسطرہ الغفور الرحیم اللہ حافظ رزاق صر خلقی محمد و صحابی اجمائین برحمتی